صاحب نے تفصیل سے مختلف موضوعات کے حوالے سے خلاصہ بیان کیا ہے کہ پس مندر کیا ہے میں کوشش کروں گا انتہائی اقتصار کے ساتھ جو میری گفتگو کا محور ہوگا وہ ہوگا کہ متبادل جد و جہد کی نوعیت کس قسم کی ہو سکتی ہے موجودہ تناظر میں اور اس فوکس کے ارد گرد عسکری جد و جہد اور یا جمہوری جد و جہد اس وقت جاری ہے اس پر کچھ کامنٹس بھی آ جائیں گے اور اصولی طور پر یہ بات میں ابتدائی میں ہی کہنا چاہوں گا کہ یعنی جب ہم یہ کہتے ہیں کہ متبادل جدوجہد کی نوعیت کیسی ہوگی تو یہ امید مت رکھیے گا کہ کوئی بڑا بنا بنایا خاکہ ہوگا کہ جس کے اندر وہ صرف داخل ہونے کی آخری کام ہوگا جو دنیا نے کرنا ہے تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے مطلب ایک عمومی نوعیت کیوں ہوتی ہے گفتگو کی جس میں ایک عمومی خد ہوتے ہیں اور اس کی وجوہات جو ہے وہ بیان کروں گا کیوں مشکلات ہوتی ہیں جب بھی ایک الٹرنیٹو گفتگو ہوتی ہے تو اس حوالے سے جو پہلی بات سمجھنے کی ضرورت ہے یا جس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جو سوال ہم اٹھاتے ہیں وہ اس کی نوعیت سمجھنا بڑے ضروری ہوتی ہے یعنی سوال عام طور پر جواب اپنے اندر سمئے ہوا ہوتا ہے یا خاص قسم کا ذہن بناتا ہے کیونکہ ہر سوال ایک خاص چیز کی طرف توجہ دلاتا ہے خاص چیز کی طرف سے ہماری توجہ ہٹاتا ہے اور اس کی بالکل ایک آسان مثال ایک دفعہ لٹریچر میں یوں پڑی تھی کہ امریکہ کے اندر ایک دفعہ انہوں نے ایک سروے کیا اور اس میں سوال یہ پوچھا گیا کہ کیا ایباشن کا حق خواتین کو دیا جانا چاہیے یا نہیں سوال یہ سوال یوں پوسٹ کیا گیا تو چورانوے فیصد لوگوں نے اس کا جواب میں کہا ہاں دیا جانا چاہیے ہاں سوال رکھا گیا کیا یہ حق ہے یہ ملنا چاہیے یا نہیں تو انہوں نے کہا یہ تو حق ہے اچھی چیز ہے کچھ عرصے بعد انہوں نے وہی سروے کیا اور سوال یہ پوچھا کہ کیا پری بورن کلنگ الاؤ ہونی چاہیے یا نہیں یعنی پیدائش سے پہلے کسی کو یہ حق بچے کو قتل کرنے کا حق ملنا چاہیے یا نہیں تو ان کی عوام کی بہت بڑی اکثر نے کہا نہیں ہونا چاہیے یہ اب ایک ہی بات پوچھی گئی ہے لیکن صرف انداز بدل دیا تو جواب بدل گیا اس کو کہتے ہیں کوشچن جو ہے ویلو لوڈیڈ ہوتے ہیں اس کے اندر کوئی خاص قدر ہوتی ہے کوئی خاص تصور ہوتا ہے جس کو اپنے سامنے والے کے سامنے رکھا جا رہا ہوتا ہے تو ہم موجودہ تناظر میں یعنی جب سوال اٹھاتے ہیں تو عام طور پر وہ کیٹیگریز جو میڈیا یا جو ریاست موجودہ ہمارے سامنے رکھتی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید حالات حاضرہ ایسے ہی ہیں اور یہی چوائس ہے ہمارے پاس سوچنے کی مثال کے طور پر ہمارے سامنے یہ ایک سوال یوں آتا ہے کہ کیا جمہوریت ہوگی اور اگر جمہوریت نہیں ہوگی تو یقیناً پھر بندوقیں اور بندوق جو اٹھا رہے ہیں دیکھیں یہ تو بالکل شیطان لوگ ہیں تو لہذا جمہوریت ہی اچھی ہے اب یہ پرابلم کو اس طریقے سے پوز کرنا ہے کہ یہ ٹریپ ہوتا ہے یعنی آپ کے سامنے دو چوائسز ایسی رکھ دی جائیں حالانکہ چوائسز اور بھی ہوتی ہیں لیکن اس کے سامنے یوں رکھا جاتا ہے کہ جمہوریت یا عسکریت اور بیٹ میں کچھ نہیں ہے اور دیکھ لیں عسکریت جہاں بھی ہوتی ہے اس کے نتیجے میں تو مار ہوتی ہے قتل و غارت ہوتی ہے مسلمانوں کا خون بہ جاتا ہے تو لہذا طریقہ یہی ہے کہ آپ بس یہ جمہوریت کریں تو یہ سوال خاص طریقے سے پوسٹ کیا جاتا ہے یہ وہ ایک ہے جو ریاست خود اٹھاتی ہے خود ہی اس کو پروپوگیٹ کرتی ہے لوگوں کے سامنے ایک اپنے نظام کے مقاب تک مقابلے میں ایک دوسرا نظام ہوتا ہے اس کی ایک خاص پکچرائزیشن کر کے دکھاتی ہے اسی طریقے سے یعنی ہم جب یہ سوال ایک اور یعنی دعویے سے اسی قسم کا ایک سوال اٹھاتے ہیں کہ ایک کوئی ایسا گروہ ہے جو گویا غلبہ اسلام کے لیے اس وقت جدوجہد کر رہا ہے اور اس نے بندوقیں اٹھائی ہوئی ہیں اور یہ کون بتا رہا ہے ہمیں عام طور پر حقیقت حال یہ ہے کہ ایسے جتنے گروہ جن کے بارے میں ہم یہ خبر جانتے ہیں یا جن کے بارے میں ہماری یہ معلومات ہوتی ہیں کہ بھائی کوئی غلبہ اسلام وغیرہ کی جدوجہد ہو رہی ہے وہ ان کے بارے میں عام طور پر کم از کم تو مجھے تو بالکل اپنے بارے میں مجھے تو بالکل نہیں پتہ ہوتا وہ کون لوگ ہیں میرا نام ان کے ساتھ کوئی تعلق ہوتا ہے مجھ تک یہ خبر پہنچتی ہے میڈیا کے ذریعے میڈیا کے اینکر پرسنس اپنے تجزیے کے اندر بیٹھ کے اور جو ان کے ساتھ تجزیے کرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی اکثریت ایسی ہوتی ہے جنہیں بالکل نہیں پتا ہوتا کہ یہ جس گروہ کے بارے میں وہ حکم لگا رہے ہیں وہ واقعی یعنی یہ جد جہد کر رہے ہیں یا کوئی اور جدوجہد کر رہے ہیں آیا وہ اپنے دفاعی کو جدوجہد کر رہے ہیں لیکن پوس یوں کیا جاتا ہے کہ ایک ایسا گروہ ہے جو اس وقت غلبہ اسلام کے لیے نکل کھڑا ہوا ہے اور وہ بس تو کر دینا چاہتا ہے اور دیکھیں یہ بڑے برے لوگ ہیں یہ بڑی بری بری کر رہے ہیں اور جتنی دنیا جہان کی غلط کاروائیاں ہیں چاہے پتہ نہیں وہ کر بھی رہے ہوتے ہیں نہیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ سب ان کے کھاتے میں جا رہی ہوتی ہیں ظاہر بات ہے کہ اس سارے ایونٹس کو ایکسپلین کرنے کی الٹرنیٹو ایکسپلینیشن بھی ہو سکتی ہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے آیا یہ وہ گروہ کر رہا ہے جو اپنے بارے میں یہ دعوی لیے کھڑا ہے کہ جی ہم غلبہ اسلام وغیرہ کو کرنا چاہ رہے ہیں یا کوئی اور اس کے پیچھے بھی محرکات ہو سکتے ہیں تو کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ سوال بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے متبادل کی جب گفتگو اٹھاتے ہیں تو ضروری نہیں ہوتا کہ جو کیٹیگریز ہمارے سامنے آلریڈی ایگزسٹنگ ہو موجود ہو یا جس طریقے سے حالات حاضرہ ہمارے سامنے پیش کیے جا رہے ہوں ہم انہی کی بنیاد پر اپنی گفتگو کنسٹرکٹ کریں کیونکہ وہ عام طور پہ ٹریپس ہوتے ہیں اور یہ ایک ماس میڈیا آج کا ایک یہ باقاعدہ ایک میکینزم ہے لوگوں کے ذہنوں کو سبجوکیٹ کرنے کا مخصوص قسم خیالات کے بنیاد پر لوگوں کو سوچنے سمجھنے کی ترغیب دینے کا تو پہلی بات تو یہ اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ بھائی کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے تو سوال جو اٹھانے ضروری نہیں ہے وہی ہوں جو موجود ہوں یا جو اٹھا دیے گئے ہوں کیونکہ جو آپ سوال اٹھاتے ہیں اس کا بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے اس چیز سے کہ آپ حالات حضرہ کو کیا سمجھ رہے ہیں کہ آپ کا کیا مطلب یہ کہ تناظر ہے کہ چیزیں کس طرح کی ہیں لہٰذا اس کے تناظر میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ اب مجھے کرنا کیا چاہیے تو دوسری بات جو اس حوالے سے ہم یہ کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ دیکھیں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم عسکری جد کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے یا جمہوری جدوجہد کرنی چاہیے یا کچھ اور کرنا چاہیے تو دیکھنے کی ضرورت یہ ہوتی ہے کہ جو جدوجہد کرنے والا ہے جو گروہ ہے وہ کیوں کر رہا ہے یہ جدوجہد اس کا لائے عمل ہے کیا اس بات کو میں یوں پوز کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں یہ ایک اصولی بحث اپنی جگہ پر ہے کہ آیا خروج کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے یا موجودہ ریاستوں کے تناظر میں جہاد ایک ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے یہ ایک اصولی بحث ہے جیسے نظامی صاحب نے بھی کہا لیکن عملا جب آپ کسی بھی جدوجہد کے اوپر حکم لگانے کی پوزیشن پہ آتے ہیں کہ آیا فلاں جدوجہد جو ہو رہی ہے یہ آیا ٹھیک ہو رہی ہے یا یہ تناظر میں ہے یا نہیں ہے تو اس کے لیے آپ کو یقیناً وہی دیکھنا ہوگا کہ یہ کس پرسپیکٹو میں اس کو لے رہے ہیں کرنا کیا جا رہے ہیں ان کے مقاصد کیا ہیں آیا جس چیز کو یہ ختم کرنا جا رہے ہیں کیا اس چیز کو ٹارگٹ بنانے سے وہ مسئلہ حل ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا اب اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں جو ہمارے ہاں عام طور پر سیاسی جد و جہد کرنے کے جو تین بڑے یعنی رویے ہیں تین قسم کے رویے ہیں ان تینوں کا اگر آپ مطمئن نظر دیکھیں تو مورل لیس ایک ہے اور ہمارے خیال میں یہ تینوں ہیٹو پہلا جو ہمارا عام طور پہ سیاسی جدوجہد کرنے کا طریقہ ہے وہ ڈیموکریٹک ہے جمہوری انداز سے ہم اگر ووٹ لے لیں تو اس کے نتیجے میں آخر میں ہم ایک اسلامی یعنی جب پارٹی جیت جائے گی تو پھر وہ پالیسیاں وغیرہ ایسی بنائے گی کہ جس کے نتیجے میں ریاست پھر اسلامی ہو جائے گی اس پوزیشن کے جو تھورٹیکل مسائل ہیں وہ تو اپنی جگہ ہیں لیکن اس کی عملی ناکامی جیسے کہ ابھی آپ کے سامنے وہ تو مصر کے اندر بیان ہو گئی یعنی اس ماڈل کی عملی ناکامی مصر نے دکھا دی گئی کہ ایسے نہیں ہوتا اسلحہ کیوں نہیں ہوتا اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ صرف جمہوری جد و جہد کرنے والے بلکہ جو عسکری جد و جہد کر رہے, کر رہے ہیں وہ پرابلم کو نہیں سمجھے کہ مقابلہ ہے کس چیز سے مسئلہ کس چیز کے ساتھ ہے یہ کوئی شخصی حکومتیں نہیں ہیں آپ کچھ لوگوں کو ہٹا کے کچھ دوسرے لوگ لا کے بٹھا دیں گے تو کوئی اسلامی مطلب ہو جائے گا یہ پورا انسٹیٹیوشنل سٹیٹ سٹرکچر ہے جو بڑا کمپلیکس ہے اور اس کے اندر چند افراد کو بدل دینے سے کوئی اس نظام کو فرق نہیں پڑتا یہ تو حاکمیت ایک بالکل الٹرنیٹو میکینزم ہے جس کے اندر پارلیمنٹ ایک بالکل چھوٹا سا ادارہ ہوتا ہے تو جو جمہوری جدوجہد کرنے والوں کی فیلئر کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ شاید حاکمیت کا واحد سورس ہے اس نظام میں اس کے تحت کام کرنے والے جتنے ہی ادارے ہیں لبرل ڈیموکریٹک اسٹیٹس کے وہ سارے نیوٹرل ہوتے ہیں بس وہ صرف حکم کی تعمیل کرنے والے جیسے فرشتے ہوتے ہیں نا کہ وہ لا یاسون اللہ امروم کے پاس جو پارلیمنٹ کہہ دیتے ہیں وہ کچھ بھی اس کے خلاف نہیں کرتی جبکہ ایسا نہیں ہے ڈیموکریٹک اسٹیٹس ایسے فنکشن نہیں کرتے اور یہی وجہ کہ آپ دیکھ لیں کہ جیسے ہی کوئی ایسا ان کو خطرہ پیدا ہوتا ہے کوئی پارلیمنٹ میں ایسے ہیں گے تو فوراً سے ہٹا کے ان کو دودھ میں مکھی کی طرح نکال کے باہر پھینک دیتے ہیں اور قتل عام کرنے کی ضرورت ہو تو وہ بھی کرنے سے دریک نہیں کرتے اور یہ بات اپنی جگہ بالکل درست ہے کہ یہ صرف مصر کا تجربہ نہیں ہے دنیا میں جہاں بھی ہوگا ایسے ہی ہوگا یعنی پہلے اسٹیج پہ وہ آپ کو اٹھا کے باہر رکھ دیں گے پھر اگر آپ مزاحمت کریں گے تو وہ اسی طرح قتل و کریں گے تو یہ ایک یوں سمجھ لیں مصر کی ناکامی صرف مصر کے مخصوص حالات کی ناکامی نہیں ہے ڈیموکریٹک سٹرگلز کی بلکہ اس, یہ ڈیموکریٹک اسٹرگل بتاتے خود جب بھی اسلامی حکومتیں یعنی پارٹیاں کریں گی اور وہ کامیاب ہو بھی جائیں گے تو یہیں پر آ کے ختم ہوگا یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جمہوری جدوجہد صرف کرنے سے کام نہیں ہوگا دوسرا قسم کا ہمارے ہاں سیاسی رویہ وہ ہے جو جن کو ہم کہہ سکتے ہیں احتجاجی احتجاجی اور اس کی ریپریزنٹیٹیو تھاٹ اگر ہم دیکھیں پاکستان میں تنظیم اسلامی میں ملتی ہے ہمیں یعنی ان کا اگر آپ ورکنگ ماڈل دیکھیں تو وہ یہ ہوتا ہے کہ جی ہم افراد تیار ہوں گے پھر ان کی تربیت ہوگی تذکیہ ہوگا پھر اس کے نتیجے میں آخر میں جا کر جو ہے وہ پھر احتجاج ہوگا کیونکہ اب ریاست کو شکست دینا ممکن نہیں ہے تو وہ پھر ہم احتجاج کریں گے بیٹھ جائیں گے حکومت کے سامنے مطالبے کریں گے اور پھر حکومت مجبور ہو جائے گی کہ اسلامی مطلب اصلاحات لے آئے. اس ماڈل کا پاکستان کی حد تک بڑا ایک چھوٹے لیول پر جو مطلب تجربہ ہے جو ناکامی کا تجربہ ہے وہ تار قادری صاحب نے کر کے دکھا دیا اور انہوں نے بتا دیا یہ تو ناکام ہوتا ہے بالکل اس سے کچھ نہیں ہوتا یعنی اگر ہم نظریہ سازش کو ایک لمحے کے لیے اگنور کر دیں کہ تار قادری صاحب کے پیچھے کوئی خفیہ طاقتیں تھیں اور وہ انہوں نے ان کو بھیجا ہوا تھا اور یہ وہ حالانکہ ان کا ایجنڈا بھی کوئی خاص اسلامی نہیں تھا بالکل بلکہ خاص کیا کوئی اسلامی شک تھی ہی نہیں ان کے ایجنڈے میں سرے سے کوئی ان کا اسلامی مطالبہ نہیں تھا کہ جی آئین کو اس طرح اسلامی بنا دو یا یوں کر دو ان کے تو بالکل خالص ڈیموکریٹک ٹائپ کی اصلاحات مانگ رہے تھے نا وہ کہ جی یہ جو چور چکے آ جاتے ہیں سسٹم کے اندر اس کے لیے کوئی آپ کنسٹرینٹس پیدا کریں سسٹم میں تو آپ دیکھ لیں کہ کیا مطلب نتیجہ ہے کیا ہے مطلب کافی سارے ہزار لوگ مطلب ار اف کے تعداد کتنی تھی اچھی خاصی تعداد تھی اسلام آباد کو دو تین چار دن کے لیے انہوں نے بالکل بند کر دیا میڈیا نے خوب ان کو کوریج دی اور آخر میں جو ہے وہ ایک عدد معاہدہ لالی پاپ اور جائیں گی جی گھروں کو بس تو یہ ختم ہو گئی جد جدوجہد ڈسپرس ہو گئی کچھ وعدے اور وہ اور روز روز ایسی جدوجہد آپ نہیں موبلائز کر سکتے لوگوں کو اگر آپ یہ امید رکھتے ہیں کہ میں آج میں نے جھرنا دے دیا پھر نہیں میری بات مانیں گے پھر پانچ دن کے بعد میں پھر پہنچ جاؤں گا تو ایسا نہیں ہوتا افورڈیبل نہیں افورڈیبل نہیں ہے کاسٹ نہیں ہے آپ کو روز روز میڈیا اتنی کوریج بھی نہیں دے گا لوگوں کے اندر اتنا جذبہ یہ اسپونٹینیس ہوتا ہے اسپونٹینیس طریقے ہوتے ہیں جو کسی خاص موقع پہ آپ کسی خاص بات کو منوانے کے لیے تو چلا لیتے ہیں لیکن یہ ہر وقت نہیں ہوتے یہ تو بالکل ایسی نہیں جیسے بچہ کبھی کبھی بہت زیادہ ضد کر کے اپنی کوئی بات منوا لیتا ہے یا چار بھائی اٹھے ہو گئے کوئی باپ پہ پریشر بات کے اوپر لیکن بار بار اگر ہو تو پھر باپ بھی بلیک میل نہیں ہوتا وہ بھی سمجھ جاتا ہے تو یہ سپونٹینیس ٹیکٹکس ہیں یعنی یہ یہ بالکل منہ بولتا ثبوت ہے جو دکھا دیا ہے تار القاتری صاحب نے کہ بھائی جو لوگ اس قسم کی جدوجہد کرنا چاہتے ہیں اور زیادہ سخت تقاضے لے کر آئیں تو اس سے زیادہ ناکامی ہوگی ان کو اس طریقے سے تیسری قسم کا ماڈل وہ ہے جو عسکری ہمارے یہاں جدوجہد کرنے والے لوگوں کی طرف منسوخ ہے یا جو خود اپنے حوالے سے بیان کرتے ہیں ان کا پوزیشن اصل میں اس لیے تھوڑی سی امبیگوٹی ہوتی ہے بیان کرتے ہوئے کیونکہ وہ خود آ کے میڈیا پہ یا جو ہے اپنی تحریری کتابیں جس طرح باقی تنظیموں کی بڑی وائڈلی سپریڈ ہے مثلا مثلاً آپ کہہ سکتے ہیں کہ جماعت اسلامی کا نظریہ ہے تو مولانا مودھو کی کتابیں پڑھ لیں تنظیم اسلامی کیا جاتی ہے تو ڈاکٹر اسرار احمد کو پڑھ لیں تو ان کے حوالے سے کوئی ایسی ریپریزنٹیٹیو کتاب آپ نہیں بتا سکتے کہ بھئی یہ کتاب اگر آپ پڑھ لیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ عسکری جدوجہد والوں کا یہ نظریہ کیونکہ عسکری جدوجہد کرنے والوں کی تاریخ ہر کسی کی اپنی فرق ہے کئی <تصفح> جدوجہد ایسی تھیں جو کسی اگریسر باہر سے کوئی آیا اس نے حملہ کر دیا تو وہ ڈیفنس کے لیے شروع ہوئی پھر ڈیفنس کے ساتھ ساتھ بیچ میں کوئی اسلامی بعد بھی بیچ میں شامل ہو گئی کہ نہیں یہ اسلامی جدوجہد بھی ہو رہی ہے کچھ طریقے ایسی تھیں کچھ طریقے اس طریقے سے اٹھی کہ نہیں نہیں یہ ایک اسلامی انقلاب ہی کے لیے گویا کوئی نظام کے لیے جدوجہد کرنے والے ہم لوگ ہیں کچھ اس طرح کر کے اٹھے تو ریپریزنٹیٹیو لٹریچر نہ ہونے کی وجہ سے ایک اور ان براہ راست تعلق نہ ہونے کی وجہ سے دیکھیں نا کسی بھی تحریک کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنے کے لیے صرف میڈیا پہ ہم تھوڑی انحصار کرتے ہیں مثلا فرض فرق کر رہے اگر میڈیا تبلیغی جماعت کے بارے میں کوئی مجھے ایسی بات بتائے جو میں تبلیغی جماعت سے انٹریکشن کی وجہ سے جانتا ہوں کہ یہ تو ایسے نہیں ہوتے یا یہ ان کی دعوت ہے ہی نہیں تو ہم کہیں گے تو جھوٹ بولتے ہیں وہ تو ایسے نہیں کرتے کیوں یہ خبر ہمیں اس لیے جھوٹ لگ جائے کہ ہم فوراً اینالائز کر کے بتا دیں گے یہ غلط ہے کیونکہ ہم پرسنلی جانتے ہوتے ہیں وہ ہمارے درمیان کے لوگ ہیں یا دعوت اسلامی کے لوگ ہیں جواہر اسلامی کے لوگ ہیں ہمیں پتا ہے کہ یہ ان کی فکر کیا ہے یہ کس طریقے سے کام کرتے ہیں لیکن جو عسکری جدوجہد کرنے والے لوگ ہیں ان کو ہم امون نہیں جانتے ہوتے ہم میں سے کسی کی انٹریکشن نہیں ہوتی جو کچھ ہمیں پتہ چلتا ہے میڈیا کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے یا کبھی کبھی ادھر ادھر کے کوئی ایک آدھے رسالے جو عام طور پہ انہوں نے خود نہیں لکھے ہوئے ہوتے تجزیے ہوتے تو سیکنڈ ہینڈ انفارمیشن ہوتی ساری انفارمیشن ہماری سیکنڈری ہوتی اگر یہ مان لیا جائے کہ اس سیکنڈری انفارمیشن کے اندر جو تصویر بنتی ہے وہ وہی ہے جو بنائی جا رہی ہے کہ وہ ایک ایسی جدوجہد ہے جو اسلام وغیرہ کے لیے ہو رہی ہے تو اس کے اندر بھی پرابلم ہمیں جو سب سے بڑا نظر آتا ہے وہ یہی ہے کہ اگر وہ کوئی جدوجہد ہے تو وہ صرف ڈیکنسٹرکشن کی جدوجہد ہے ڈیکنسٹرکشن سے ہونا چاہیے کہ اس میں صرف تباہی ہے بم چلا دو قتل کر دو یہ کر دو دشمن کو اچھا ان کی جو سب سے زیادہ ابھی تک ابھی تک ہمیں جو اسٹریٹجی نظر آتی ہے وہ ہوتی ہے گوریلا جی ہے نا اور گوریلا بھار کوئی تبدیلی کی جنگ تھوڑی ہوتی ہے یہ تو دشمن غالب دشمن جس کو آپ آنکھوں میں آ کے ڈال کے لڑ نہیں سکتے اس کو تھکانے کی جد ہو جاتی ہے بس اس سے زیادہ آپ اس سے کوئی مقصد حاصل نہیں کر سکتے کوئی آپ اگر آپ گئے کوئی نظام تبدیل کر لیں گے بالکل نہیں ہوگا بس زیادہ سے زیادہ یہ کریں گے دشمن کو تھکائیں گے وہ تھک ہار کے خود ہی چلا جائے گا وہ ایک ایسی اسٹریٹجی ہے جیسے رشیا کے خلاف کیا مطلب یہ کہ اس کو بگایا امریکہ کے خلاف بھی ایسے کبھی چھپ کے پھر آگے کاروائی کر دی فرض کرنے لیں جن لوگوں کے خیال میں پاکستانی ریاست کی جو فوج ہے وہ بھی ایک یعنی تاقوت ہے اور وہ ان کے خلاف ان کی جدوجہد کا طریقہ صرف یہ ہے کہ وہ آتے ہیں کسی ٹھنگی چاہ میں آ کے بم پھینک کے چلے جاتے ہیں اس کے نتیجے میں فوجی وغیرہ مر جاتے ہیں پولیس والے مر جاتے ہیں تو یہ تو اس سے کون سی مثبت تبدیلی آئی اس سے کوئی مثبت تبدیلی نہیں مطلب اگر آپ یہ کہیں کوئی تعمیر ہوگی اس سے کنسٹرکشن مطلب اسٹ نہیں ہے یہ, یہ تو بس مطلب دشمن کو بس نقصان پہنچا رہے ہیں بس یہ صرف یہ ہے اس سے زیادہ اس سے کوئی چیز ایکسپیکٹ نہیں کی جا سکتی اگر اپ ان تینوں یعنی کا تجزیہ کر کے دیکھیں تو ان کا تینوں کا متم نظر کیا نظر آتا ہے یعنی جو ڈیموکریٹک جدوجہد کرتے ہیں وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم یہ گویا پارلیمنٹ میں چند افراد اسلامی وضاح قطع والے اور اسلامی ذہن رکھنے والے اسلامی علوم کے ایکسپرٹس وغیرہ پہنچ جائیں گے تو شاید اسلام آ جائے گا یہی ان کا ماڈل ہے جو احتجاج بطور انقلاب کے طریقے کو استعمال کرنے والے ان کا بھی یہی ہے کہ بھئی یہ ہم خود تو وہ تو ایک سٹیپ اور ریٹریٹ ہے وہ تو جانے ہی نہیں جاتے وہ کہتے بس یہ ہم مطالبے وغیرہ رکھیں گے اور مطالبوں کے نتیجے میں جو ہے وہ مان جائے گی حکومت وغیرہ تیسرے لیول پر بھی یہی ہے کہ بھئی ہم کیا کریں گے یہ پولیس فوج وغیرہ کو قتل کریں گے مطلب ان کے بارے میں تو مجھے آج تک بالکل کلیئر نہیں کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں یعنی وہ کیا کریں گے آخر میں جب وہ فرض کریں اگر یہ سب ہو جائے وہ کیا کریں گے کس چیز پہ آ قبضہ کریں گے کیونکہ کوئی لٹریچر اویلیبل نہیں کوئی روڈ میپ اویلیبل نہیں صرف ایمبیکیوٹی ہے تو اس لیے ہم ان کی جدوجہد کو صرف یعنی پہلی دونوں جدوجہد کے حوالے سے تو آپ کچھ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی کنسٹرکشنسٹ دعویٰ موجود ہے یہاں صرف مطلب ڈسٹرکشن ہے مطلب وہ بھی اہم ہوتا ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ مطلب غیر ضروری چیز ہے ذہری بات ہے دشمن کو تھکانا دشمن کو نقصان دینا پہنچانا یہ بھی ایک جدوجہد کا حصہ ہوتا ہے لیکن یہی جدوجہد کا حصہ نہیں ہے اس سے کبھی اگر آپ یہ کہیں کہ میں کوئی مثبت تبدیلی لے آؤں گا سوسائٹی کے اندر نظام تبدیل ہو جائے گا تو یہ ہمارے خیال میں ممکن نہیں ہے اب جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان تینوں کی جو جدوجہد کرنے کے طریقے ہیں ان کے اندر جو بنیادی مسئلہ ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ مغرب نے جو چیلنج ہمارے سامنے پوز کیا ہے وہ ایک اپنی نوعیت کا بالکل مختلف ایک چیلنج ہے سرمایہ داری جو نظام زندگی مغرب نے تعمیر کیا ہے وہ انسانی تاریخ میں پہلے بالکل موجود نہیں تھا بلا مبالغہ یہ بات کہی جا سکتی ہے یہ اپنی نوعیت کا ایک بالکل کمپلیکس نظام زندگی ہے اور یہ فرد کو معاشرے کو ریاست کو گھیرے ہوئے ہیں پوری طرح یعنی گھیرنے سے مراد ہماری یہ ہے کہ یہ ایک ایسا طرز زندگی ہے جو خاص قسم کی اقلیت ذہنیت یعنی ریشنیلیٹی کے خاص قسم کے تصورات کو فرد کے لیے قبولیت بخشتا ہے یعنی فرد کا ایک خاص قسم کا ذہن بناتا ہے خاص قسم کی اقدار کو اس کے اندر انکلکیٹ کرتا ہے اس خاص قسم کی انفرادیت سے جو معاشرہ ایک اور ادارے بنتے ہیں وہ ایک بالکل اس کی ترتیب فرق ہے انسانی تاریخ کے ادارے سے بالکل مختلف قسم کا ایک چیلنج ہے جو ماڈرنٹی نے پیش کیا ہے جس کی غالب ترین شکل اس وقت ہمارے سامنے وہ ہے مارکیٹ اکانومی کی شکل میں اور یہ مارکیٹ اکانومی آپ سمجھ لیں کہ اس نے ہمیں اسی طرح گھیرا ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ کرامن کاتبین نے گھیرا ہوتا ہے کہ ایک شخص کی زندگی کا کوئی دائرہ اس سے مطلب بچا ہوا نہیں رہے گا آپ کی یہ گاؤں دیہات کی زندگی ہے یہ اس سے بچی ہوئی ہے جیسے ہی آپ ذرا سے ان گاؤں دیہات کی زندگی سے باہر نکلتے ہیں تو ماڈرن انسٹیٹیوشن آپ کے ارد گرد گھیرے میں اور یہ صرف ادارے نہیں ہے اس کے پیچھے ایک پورا اکیڈیمک ڈسکورس ہے سائنس اور سوشل سائنس کا وہ ایک ذہن ہے ایک خاص قسم ایک خاص طریقے سے سوسائٹی کو دیکھنے کا طریقہ ہے وہ اور یہ تو بات کہی جاتی ہے کہ مدارس کے اندر سوشل سائنس پڑھائیں تو وہ ایسے ہی نہیں کہتے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں مثلا دونوں طرف سے دیکھیں لیبرل یا سیکولر چاہتے ہیں کہ یہ اسلامیات نکال دو کیوں نکال دو نصاب سے کیونکہ اسلامیات یا جب وہ کہتے ہیں جہاد کے چیپٹرس نکال دیں وہ کیوں نکال دیں کیونکہ جہاد کا چیپٹر پڑھنے سے خاص قسم کا ذہن بنتا ہے سوسائٹی کو معاشرے ریاست کے مسائل کو حل کرنے کا سوچنے کا جو غیر مسلمین جو ہیں دنیا میں ان کے ساتھ میرے تعلق کی بنیاد کس قسم کی بنتی ہے تو وہ چیپٹرس پڑھ کے خاص قسم کا رویہ پیدا ہوتا ہے خاص قسم کی ڈیمانڈس پیدا ہوتی ہیں خاص قسم کے تقاضے پیدا ہوتے ہیں اسی طریقے سے سوشل سائنسز ایسے ہی ایک علم ہے جو خاص قسم کی ذہنیت بناتا ہے معاشرے کو سمجھنے کا مذہب کے بارے میں رائے قائم کرنے کا یہ خاص نظریہ ہے. مثلاً سوشل سائنس پڑھنے کے بعد اگر کچھ سیریسلی پڑھے تو یہ رائے پیدا ہوتی ہے مذہب تو انسانوں کی بنائی ہوئی ایک چیز ہے یعنی سوشلی کنسٹرکٹیڈ ریالٹی ہے لوگوں نے بنا لی ہے تو اگر آپ مطلب یونیورسٹیز اور کالجز وغیرہ کے اسٹوڈنٹس کے بارے میں گفتگو کریں تو ان کا سوچنے کا پیمانہ بڑا فرق ہے جو ایک مدرسے کا طالب علم جیسے سوچتا ہے یا ایک دینی تحریکات کا کارکن جیسے سوچتا ہے اگر آپ کسی کالج یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کو یہاں لا کے بٹھا دیں اور اللہ داد نظامی صاحب کی وہ ساری گفتگو سنتے تو وہ حیران ہوتے کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں کہ فوج جو ہے بدماش ہے اور جو ہے وہ اس طریقے سے سارا نظام ہمیں وہ حیران ہوگا اس کی حیرانگی کی باعث یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی مطلب اسمان سے اتری ہوئی مخلوق ہے وجہ یہ ہے کہ اس کا تعلیمی پس منظر فرق ہے تو یہ ایک پورا سوشل سائنٹیفک ڈسکورس ہے جو سوسائٹی کو چلانے کا ریگولیٹ کرنے کا ایک میکینزم فراہم کرتا ہے اور یہ بالکل نیوٹرل نہیں ہے یہ خاص قسم کے نظام زندگی کو ممکن بنانے والا اور اس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے ہیں مثلا اگر میں یہ کہوں کہ میں پارلیمنٹ میں پہنچ جاؤں گا تو یہ سارا سوشل سائنٹیفک ڈسکورس جو ہے اگنور ہو جائے گا تو ایسا نہیں ہو سکتا یہ اگنوریبل نہیں ہے اور یہ بدل بھی نہیں جائے گا کیوں کیونکہ یہ تو لوگوں کو ہر فرد کو جو ان سسٹم کے اندر پڑھ رہا ہے تعلیم حاصل کر رہا ہے اس کے ساتھ انٹریکٹ کر رہا ہے اس کا ذہن بنا رہا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو چیلنج ہمارے سامنے ہے اس کو شاید ہم نے پڑھا نہیں ہے سمجھا نہیں ہے Properly اس کو گریس کرنے کی جتنی ضرورت تھی اس کو سمجھنے کی جتنی ضرورت تھی یعنی اس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ مغرب کو ہم نے سیریسلی نہیں مغرب کے نظام فکر کو اس کی اس کی ادارتی سب بندی کو ہم نے جس طریقے سے دیکھنے کی ضرورت تھی اس بات ہے اب اس لیکچر میں اس لیکچر کیا اس جیسے بہت سے لیکچرس میں بھی وہ تمام تفصیلات بیان کرنا ممکن ہے لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کیپٹلزم ایک ایسا اور یہ بھی آپ کو اچھی طرح بتا دوں گی ایسا نہیں کہ کیپٹلزم کا شکار صرف مسلمان انسان ہے دنیا کا ہر انسان جو کسی بھی مختص... اس... سرمایہ داری کے علاوہ کسی بھی دوسری تاریخی پس منظر سے تعلق رکھتا ہے وہ ایسے ہی اس کا شکار ہے وہ سب کو ڈی روٹ کرتی ہے کیپٹلزم سب کو ڈی روٹ ہندو کو ہندو نہیں رہنے دے گی عیسائی کو عیسائی نہیں رہنے دے گی کسی کو نہیں چھوڑتا یہ نظام یعنی اس... یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی سازش ہے مسلمانوں کے خلاف سرمایہ داری یہ ہرگز یہ ہمارے ہاں یہ رائ پائی جاتی ہے کہ یہودیوں کی سازش ہے اور وہ مسلمانوں کو کچھ پتہ نہیں خراب کرنا چاہتے ہیں یہودی کو بھی یہودی نہیں رہنے دیتی یہودی صرف ایک قوم پرستی کا نام ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہودی جو اسرائیل میں رہتے ہیں وہ کیا تالمود پڑھ کے اپنی زندگی کو آرگنائز کرتا ہے کہ ابھی تالمود کے تقاضے یہ ہیں کہ میں ایسا کروں ہرگز بھی نہیں دیکھتا ایک عیسائی کو اس بات سے کوئی غرض نہیں رہی یورپ اور امریکہ میں کہ بائبل میں کیا لکھا ہوا ہے اور میں اس کے مطابق زندگی گزاروں گا جیسے وہ مسلمان کو قرآن اور حدیث سے بے نیاز کرتا ہے یہ نظام ایسے ہی وہ ہر شخص کو اس کی روایتی پس منظر سے بے نیاز کر دیتا ہے ہم اپنے حساب سے اس کو چیلنج اس لیے دیکھتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام الحق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور ان کی تعلیمات قیامت تک کے لیے مشورے راہ ہیں اور یہی وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے سے ایک انسان جنت کا مستحق بنتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ سرمایہ داری اس لیے غلط ہے کہ وہ ایک انسان کو جنت کے راستے سے بھٹکا کر دوسری طرف لے جانے کا رابطہ ہے اور اسلام وہ وائبل الٹرنیٹو رکھنے دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے کہ جس کے مقابلے میں زندگی کو ارگنائز کرنے کا دوسرا طریقہ دے سکتا ہے یہ ہماری رائے ہے اسلام کے بارے میں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام باقیوں کے مقابلے میں جو ہمارے پاس فقہ کلام اور تصوف یہ جو تین ہمارے دائرے ہیں علمیت کے یہ فرد کی زندگی کے تین جو دائرے ہوتے ہیں کہ نظریات عقائد کی سطح پر کلام عملی زندگی کی سطح کو ریگولیٹ کرنے والی چیز فقہ اور اس کی روحانی اور اخلاقی تجزیے کے لیے جو چیز علمیت چاہیے وہ تصور کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے اس کے مقابلے میں ہم دنیا کی بہت ساری جو اور تہذیبیں ہیں ان کے ہیں مثلا ہندو مت وغیرہ تو ان کے پاس کوئی فقہ نہیں ہے عیسائیت کے پاس کوئی فقہ موجود نہیں ہے تو ظاہر بات ہے جس طرز زندگی کے پاس یا جس زندگی گزارنے کے تصور کے اندر فقہ نہیں ہوگی تو وہ عملی زندگی کو تو کبھی ریگولیٹ نہیں کر سکے گی تو اسلام کی ڈسٹنکشن ہم کیا سمجھتے ہیں یہی سمجھتے ہیں کہ اسلام میری زندگی کے ہر شعبے میں مجھے ہدایت دینے کی... کا مکلف ہے اور اس میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ مجھے بتا سکتا ہے کہ میں کب کیا کروں وہ مجھے کہیں چھوڑ نہیں دیتا کہ آزاد کا اچھا بھائی اخلاقی تربیت کے لیے کہ میں بدھا کے اصول جا کے دیکھ لوں کہ وہ کس طرح کہتے ہیں یا مثلاً فطا کے لیے میں جو ہے وہ عملی زندگی کو یا خاندانی مسائل کو حل کرنے کے لیے رومن لاس دیکھ لیے جائیں وہ کیونکہ وہاں میں خام ہوتی تو ایسے ہم سمجھتے ہیں کیونکہ اسلام ایک طرزِ زندگی ہے فرد معاشرے اور ریاست ہر سطح پر وہ اپنے احکامات دیتی ہے تمدن کے ارتقا کو وہ خاص طریقے سے گرو کروانا چاہتی ہے اور چند خاص طریقوں کو وہ گرو کرنا پسند نہیں کرتی تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام ان اسی لیے یہی وہ وجہ ہے جو ہماری جدوجہد کی بنیاد بنتی ہے کہ اسلام ایک دین ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ بطور دین جو ہے وہ اس کے غلبے کی جدوجہد کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے اور اس جدوجہد کرنے کے اصولن تمام طریقے جن کو اگر ہم ایڈمنسٹریٹو گراؤنڈز کے حساب سے ڈیوائیڈ کر لیں تو چار عمومی انوانات میں تقسیم کر سکتے ہیں ایک یہ کہ فرد کی اصلاح کی لیول کے اوپر فرد کی تجفیہ دوسرا معاشرے کے جو روابط ہیں لوگوں کے ان کی اصلاح کیسے ہو ریاست کے جو یعنی جو قوت نافذہ ہے اس کے حصول کی جدوجہد اور اس کے یعنی نفوذ کا طریقہ کار کیا ہوگا تیسرا لیول یہ ہے جدوجہد کا اور چوتھا ظاہری بات ہے یہ ہے کہ جو مزاحمت کرنے والی قوتیں ہی ہیں چاہے وہ کفار ہوں یا بدن مطلب ہماری سوسائٹی ہو ان کے ساتھ یقیناً ایسی جدوجہد بھی کی جا سکتی ہے کہ جو جس کے اندر جس کو ہم عسکری جدوجہد سے یعنی بیان کرتے ہیں تو اصولاً تو یہ چاروں جدو جہد کرنے میں ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی مطلب یہ نہیں آئے اور نہ ہی ایسا ہے کہ کوئی ایک قسم کی جدو جہد کسی کسی قسم کی جدو جہد کے اوپر کوئی اخلاقی فوقیت رکھتی ہے کہ ہم کہیں کہ جو لوگ تو لڑ رہے ہیں وہ زیادہ گویا کوئی اہم کام کر رہے ہیں اور جو کوئی فرد کی تذکیہ کر رہا ہے فرض کریں اگر صوفیہ کا کوئی حلقے ہیں جو فرد کو اسلام کی اخلاق کا تزکیہ کر رہا وہ کوئی غیر اہم کام ہے یا اس کی ضرورت نہیں ہے یا اگر کوئی دعوت یا تبلیغ کا کام کر رہی ہیں جو جماعتیں وہ کوئی کم اہم کام ہے۔ اور یہ جو مطلب ریلی نکالتی ہے سیاسی جماعت یہ کوئی زیادہ اہم کام ہے ایسا نہیں ہے اخلاقی فوقیت کسی کام کو کسی پر نہیں یہ سارے دین کے کام ہیں اور یہ سارے کام ایک ساتھ کرنے کے ان معنوں میں ہیں کہ یہ سارے کام یعنی اس میں یعنی شریعت پوری ہو گئی تو یہ سارے کام اصولن کبھی بھی کیے جا سکتے ہیں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی ایسا وقت آ گیا کہ اب یہ کام بالکل نہیں ہو, ہو ہی نہیں سکتا اور قیامت تک کے لیے ختم ہو گیا ہاں ایڈمنسٹریٹولی یہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ کسی خاص قسم کے حالات کے تناظر میں ہم یہ کہیں گے کہ بھائی فلاں کام اب شاید کرنا ہے اس کے مقابلے میں اگر وہ کام کر رہی شاید وہ اس سے مقابلے میں زیادہ پروڈکٹیو ہوگا لیکن وہ ایک اشتہادی فیصلہ ہوگا یقیناً ظاہری بات ہے میری میرا تجزیہ کچھ اور ہو سکتا ہے دوسرے بھائی کا تجزیہ کچھ اور ہو سکتا ہے اس معاملے میں تو اصول جدوجہد ہر نوعیت کی ہو سکتی ہے تو اب ہم جب یہ سوچتے ہیں کہ جی متبادل جدوجہد جو تعمیری کام ہے جو مطلب کنسٹرکشن کا کام ہے وہ کس قسم کے خطوط پر کیا جا سکتا ہے اس کے عمومی خدوخال کیا ہو سکتے ہیں اس کا ایک بڑا مطلب مختصر تو میں نقشہ کھینچنا کوں گا اصل میں مجھے جانا بھی ہے سفر میرا کافی طویل ہے تو میں اس لیے اپنے طویل سفر کو مد نظر رکھتے ہوئے خطاب کو بالکل مختصر قلیل کرنا چاہ رہا ہوں تو پہلی چیز جو, جو ہم نے واضح کی کہ جو متبادل جدوجہد کی جو نوعیت ہو سکتی ہے وہ یہ ہو سکتی ہے اور ظاہر بات ہے یہ صرف آ رہا ہے یہ رائے ہے ہماری یہ اچھی طرح سمجھنا یہ ایک رائے ہے جو بالکل غلط ہو سکتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو متبادل کی جدوجہد ہوتی ہے جب ایک, ایک پورا نظام آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہو اور ابھی آپ صرف اس پوزیشن میں ہوں کہ آپ اس نظام کو سمجھ رہے ہیں اس کے جو وہ کوشچن اور پرابلم پوز کر رہا ہے اس کو میں صرف ابھی اینالائز کرنے کی پوزیشن میں ہوں اور اس سچویشن میں میں یہ سوال اٹھاؤں کہ بھائی متبادل کیسا ہوگا اس کے پورے نقش و نگار بھی واضح ہو جائیں تو یہ ممکن نہیں ہوتا اس کی وجہ یہ ہے کہ متبادل جو انسانی رویوں کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے وہ تعلقات جب انسان اختیار کرتے ہیں اس کے نتیجے میں جو ترتیب ہوتی ہے تعلقات کی اس کے نتیجے میں ایک نئے, نئے ریلیشنس بنتے ہیں جو نئے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے کام آتے ہیں ایسا نہیں یعنی متبادل انسانی نظاموں کی متبادل کی گفتگو ایسی نہیں ہوتی کہ جیسے ہم کہیں کہ کوئی مکان ہے کہ میں نے وہاں ایک ارادہ سے مکان بنایا ہوا ہے آپ لوگ جا کے اس پہ رہنا شروع کریں گے ایسا نہیں ہو یہ نظام متبادل ایسے نہیں بنتے کہ ہم کہیں کہ اچھا ابھی ہم مارکیٹ اکانومی میں رہ رہے ہیں ابھی ہم نے کچھ نہیں کیا لیکن ایک صاحب نے ہمیں ایک بالکل متبادل بنا کے دے دیا اب آج سے ہم بس اس میں رہنا شروع کریں گے اس طریقے سے رہیں گے ایسے نہیں ہوتا متبادل کے اندر اسی طریقے سے ہوتا ہے کہ اس کے اندر یوں سمجھیں کہ ٹرائل اینڈ ایررز ہوتے ہیں یہ جتنی جدوجہد کی شکلیں ہیں مثلا یہ جمہوری ہیں یہ ان سب کو آپ بجائے کہ ہم ان کو منفی طریقے سے دیکھیں ہم ان کو یوں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ٹرائل اینڈ ایررز ہیں لوگوں نے دیکھا کہ بھئی ڈیموکریٹک طریقے سے کر کے دیکھتے ہیں تو پتہ لگا کہ یہ تو نفیکٹ ہوتا ہے اس طرح نہیں چل سکتا کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ احتجاج وغیرہ اگر کریں گے تو شاید اس سے ہو جائے گا لیکن ہمیں نظر آ رہا ہے اس سے بھی نہیں ہوگا ہم سسٹم کچھ اچھا سمجھتے چلے جا رہے ہیں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ چیزیں نے سمپل نہیں اور یہاں ہمیں یہ بھی بات سمجھ میں آئی ہے کہ ہم عام طور پہ ہمارے یہاں یہ تو ایک فکری رویہ پایا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مکھی اور مدنی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے لوگوں نے کچھ خاک خاکے بنانے کی کوشش کی ہے جدوجہد کے اچھی چیز ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ بری چیز ہے لیکن وہ بہت اوور سمپلسٹک ہیں اوور سمپلسٹک سے مراد ہماری یہ ہے کہ مثلا ریپریزنٹیٹو کے طور پہ مولانا مدودی نے جمہوری جدوجہد کا ماڈل نکالا ہے رسول اللہ کی زندگی سے ڈاکٹر اسرار صاحب نے وہ ایک چھ سٹیپ کا ماڈل یہاں کسی پہ تنقید کرنا مقصد نہیں ہے میرا مقصد صرف کہنے کا یہ ہے کہ سوچنے کے جو طریقے ہیں اس میں ہمیں کیا مسئلے نظر آتے ہیں کہ چھ سٹیپ ماڈل ہے رسول اللہ نے پہلے یہ کیا پھر یہ کیا پھر آخر میں جا کے یہ کر دیا اب ظاہر بات ہے یہ ساری باتیں حدیث میں تو نہیں لکھی ہوئی کوئی ایسی حدیث نہیں ہے رسول اللہ کی جس کو دیکھ کر ہم بتائیں کہ رسول اللہ نے کہا کہ جی میرے جدوجہد کرنے کے یہ پانچ طریقے ہیں پانچ سٹیپ ہیں پہلے میں نے یہ کرتا ہوں پھر یہ کرتا ہوں ظاہر بات ہے یہ لوگوں کا فہم ہے لوگوں نے سمجھا ہے ایک خاص طریقے سے اینالائز کیا یعنی اس کو ہم یوں کہتے ہوتے ہیں کہ پیپل آر رائٹنگ ڈفرنٹ ہسٹری لوگ اپنی اپنی تاریخ لکھ رہے ہیں یعنی رسول اللہ کی تاریخ اصل میں کیا ہے اس کے مختلف تصورات ہیں کچھ لوگوں کے خیال میں مولانا مولانا وحید الدین خان کو اگر آپ پڑھیں تو وہ رسول اللہ کی کوئی اور تاریخ بتائیں گے کہ نہیں تاریخ حسن میں یہ تھی گاندھی صاحب کو اگر آپ پڑھیں تو وہ رسول اللہ کی پوری جدوجہد کی ایک اور طریقے سے تاریخ بتاتے ہیں کہ وہ اندار کا ایک پورا ایک پیراڈائم ہے ان کا ڈاکٹر اسرار صاحب کو پڑھیں تو وہ آپ کو ایک انقلابی سٹیپس کی صورت میں ایک تاریخ دکھائیں گے مولانا مودودی کو اگر آپ پڑھیں گے یا کسی دو یا جو جمہوریت میں ہمیں ہوگا وہ دکھائے گا کہ نہیں رسول اللہ ایک جمہوری ریاست بیسیکلی بنانا چاہ رہے تھے تو یہ تاریخ کے مختلف تصورات ہیں اور پھر ان تاریخ کے مختلف تصورات سے لوگ اپنے لیے اسٹریٹجی ڈرائیو کر دیں گے ہم بھی اسی طرح کریں گے تو اس پوری فکری ڈھانچے میں ہمیں یہ مسئلہ نظر آتا ہے کہ وہ ایک ایسی سوسائٹی تھی جو ٹرائبل سوسائٹی تھی جہاں پر حکومتیں شخصی ہوا کرتی تھیں انسٹیٹیوشن بیس حکومتیں نہیں ہوا کرتی تھیں اب ایک ایسی سوسائٹی جو جو ٹرائبل تھی اس کے اندر جو اقتدار حاصل کرنے کے لیے جو رسول اللہ نے طریقہ کار اختیار کیا قوت کو جمع کرنے کا جو طریقہ اختیار کیا اگر میں یہ فرض کر لوں کہ ایک میٹروپولیٹن گلوبل کیپٹلسٹ آرڈر کے اندر بھی اسی طریقے سے قوت کو ہم جمع کر لیں گے تو یہ بہت سمپلیفائڈ ازمجن ہے اس یہ صرف اس چیز کا اظہار ہے کہ جس سسٹم کے ساتھ میں نفز آزما ہوں اس کو میں نے صحیح سے سمجھانی میں نے یہ فرض کر لیا کہ یہ گویا ویسی سوسائٹی ہوگی جیسے رسول اللہ نے ٹرائبل سٹرکچر کو ٹرانسفارم کیا ہے تو شاید ہمارے خیال میں یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ نے کوئی فکس ایسی حدیث نہیں تھی کہ میں نے اس طریقے سے کیا ہے اور اسلامی تاریخ میں بھی یہ ایک نیا رسول اللہ کی مطلب کام کرنے کا جو طریقہ ہے اس کو گویا ماخذ شریعت کے طور پہ مجھے نہیں پتہ ہو سکتا اگر پہلے بھی کسی نے اسلامی تاریخ میں کیا ہو آپ حضرات کو اگر معلوم ہو کہ رسول اللہ کی مکھی اور مدری زندگی کو ملا کر کوئی ایسا اس سے فریم ورک ڈرائیو کرنے کی کوشش جو بذاتے خود ایک گویا شریعت کا حکم رکھ ہو کہ بھئی جیسے اس طریقے سے جدوجہد کرنا ہی شریعت کا مطلوب تقاضا ہے تو یہ بھی ایک بیسنی صدی کی ایک ایسا لگتا ہے کہ ہمارا ایک فکری ڈھانچہ ہے جو ہم نے ایڈاپٹ کیا ہے اپنی جد و جہد کو شریع جواز فراہم کرنے کا جبکہ مطلب نہ ہمیں اس سے پہلے کبھی نظر آتا ہے بہت لوگوں نے مختلف طریقے سے اسلامی تاریخ میں جدوجہد کی ہے جس کو جو موقع ملا اس نے جدوجہد کر لی اور کبھی کسی نے ایسا نہیں کیا مثلاً سلطان صلا الدین بھی ایسا نہیں کیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ جی رسول اللہ کی پوری جدوجہد اسی طرح ہوئی تھی تو میں اب اس طرح کر رہا ہوں یا عثمانیوں نے جب جو ہے وہ جنگ لڑ کر <coughs> یہ خلافت قائم کی تو انہوں نے بھی کوئی ایسا جواز فراہم کرنے کی کوشش نہیں کی کیوں کیونکہ یہ یعنی آپ عمل کیسے جدوجہد کریں گے اس کا بہت حد تک یعنی قوت جب آپ جمع کرنے جا رہے ہیں تو بھائی اس چیز کا تعلق ہے نا کہ جس جن حالات میں میں کام کر رہا ہوں وہاں پر ایگزٹنگ پاور سٹرکچر کیسا ہے تو جب تک میں ایگزسٹنگ پاور سٹرکچر کو نہیں سمجھوں گا تو اور پاور جس طریقے سے اس سسٹم کے اندر ایکومولیٹ ہوتی ہے اس کے آلٹرنیٹو یقینا مختلف ہوں گے اس سے جو ٹرائبل سٹرکچر کے اندر تو یہ جو ہمارے یہاں متبادل کو یعنی یہ جو ہمارے یہاں ایک فکر پائی جاتی ہے کہ جی یوں کر کے رسول اللہ کی زندگی سے ہم ایکسپیکٹ کر لیں گے میتھڈ اور پھر اس کو اپلائی کریں گے تو وہ بالکل یونیورسل نتیجہ ہمیں دے گا یہ ایک مطلب ہمارے خیال میں ایک پرابلمٹک طریقہ ہے دیکھنے کا تاریخ کو اس کو یعنی اظہاری بات ہے اگر تاریخ دے اسی طرح کنسٹرکٹ کرنی ہے تو میں بھی تاریخ اپنے کسی نظریے کے تحت بنا سکتا ہوں مثلاً میں ثابت کر سکتا ہوں کہ رسول اللہ مکہ سے جب مدینہ آئے تو انہوں نے اشرافیہ کو اپنے ساتھ ملایا ہوا تھا تو وہ تو یقیناً انہوں نے اسٹیٹ کے اندر اسٹیٹ پہلے ہی بنا دی تھی تو تاریخ میں بھی ایک ایسی لکھ سکتا ہوں جس کے ذریعے سے میں ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ رسول اللہ نے اصل میں جو جدوجہد کی تھی وہ تو تاریخ وہ تو اسٹیٹ ود ان دا اسٹیٹ کا ماڈل تھا اور اس کے ذریعے سے آپ جب یہی وجہ ہے کہ جب مکہ سے مدینے آئے تو آپ کی فوراً ریاست بن گئی اور کوئی آپ کو مزاحمت پیش نہیں ہوئی نہ وہاں پر کسی نے ڈیموکریسی کا پوچھا کہ بھائی زیادہ تو ایسا لگتا ہے کہ وہاں مدھینے یہودی وغیرہ زیادہ تھے مسلمان تو کم تھے اس کے باوجود بھی رسول اللہ کی حکومت وہاں قائم ہو جاتی ہے تو وہ کیسے اگر وہ جمہوریت سے ہونی تھی تو یقیناً ووٹ سے تو شاید نہیں بن پاتی اس کا مطلب کوئی پاور اسٹرکچر تھا کہنے کا مطلب کیا ہے کہ اگر کسی کا نظریہ یہ ہے کہ اسٹیٹ کے اندر اسٹیٹ قائم کرنے سے ریاست بنتی ہے تو وہ رسول اللہ کے ماڈل سے وہ بھی نکال کے دکھا دے گا تو یہ تو صرف تاریخ کو دیکھنے کے صرف طریقے ہیں متبادل جدوجہد جب کرتے ہیں کا مطلب شاید کہنا چاہ کہ ایک مخصوص قسم کے جدوجہد کرنے کے طریقے کو فکس کر لینا اور اس کو سیرت نبوی کے ساتھ ان مانوں میں ایسوسیٹ کر دینا کہ یہی ہے اس سے اس کو ایک خاص قسم کی سینکٹو ملتی ہے اور گویا اگر میں وہ طریقہ نہیں اختیار کر رہا تو میرے اوپر یہ حکم لگے گا کہ شاید میں رسول اللہ کی سیرت سے کسی قسم کی ڈیوییشن کر رہا ہوں کیونکہ یہی تو طریقہ تھا رسول اللہ کا تو اس کو بھی میرے خیال میں نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہمارے آپشنس لمیٹیڈ ہو جاتے ہیں ہم بڑے اپنے اپنے آپشنس میں خود ہی اپنے آپ کو ایک ڈائریکٹ نیچ کے اس کے اندر گھسا دیتے ہیں پھر میں کہتا ہوں میں اس سے باہر کیسے نہیں جوں ہوتا پھر تحریکوں کے ساتھ یہی ہے کہ جب ان کے اوپر تنقید ہوتی ہے تو وہ ان کو یہ لگتا ہے کہ گویا میری فکر پہ تنقید نہیں ہو رہی رسول اللہ کی زندگی اور سیرت کے اوپر کوئی گویا تنقید کر رہا ہے یہ آدمی تو وہ ظاہر بات ہے رسول اللہ کی سیرت رسول اللہ نے خود اس طرح بیان نہیں کی وہ تو ہم نے سمجھا ہے تو ہم نے یہ بالکل ایسے ہے کہ میں اپنے آپ کو پہلے ڈبے میں بند کروں پھر ڈبہ بند کر کے بیٹھ جاؤں کھولنے کی کوشش کرے بولے نہیں یہ ڈبہ یہی ہے اب اس سے باہر نہیں نکل سکتا دنیا اتنی ہی ہے تو اس طرح کی سینٹر ہمیں میتھڈس کے اوپر نہیں اپلائی کرنی چاہیے چاہے وہ ڈیموکریٹک طریقہ اوپن رکھنا چاہیے کہ ٹھیک ہے یہ بھی ایک طریقہ ہو سکتا ہے دوسرا بھی ہو سکتا ہے الٹینران سے کوئی واضح نس موجود ہو حکم میں نہیں فکا تو ہی اتنا ڈرائیو کرتے ہیں نا کہ وہ نقص کو الفاظ سے دیکھتے ہیں کہ باقی یہ ہے کہ اپنا فہم بنا لیا عمومی ایک نقشہ کھینچ لیا وہ نقشہ کھینچے جا سکتے ہیں جتنے بھی کھینچ لیا جائے ہسٹری کے بارے میں اس لیے کہتے ہیں ہسٹری از اے پیک آف کارڈ وے آر لونگس پلے آن دا ڈیٹس یعنی تاریخ کیا ہے تاج کے پتوں کی طرح ہے جس میں مطلب زندہ لوگ جو ہے وہ مردوں کے ساتھ کھیلتے ہیں جس طرح مرضی ایونٹس کو آپ ترتیب دے کر جو مرضی معنی اس کے اندر سے نکال لیں تو کسی بھی شخص کی کسی بھی تحریک کی ہسٹری کو مختلف طریقے سے دیکھا جا سکتا ہے پڑھا جا سکتا ہے تو متبادل کو یعنی یعنی آلٹرنیٹو جو ہم بالکل ایسا کوئی الٹرنیٹو پرموز نہیں کرنا چاہتا جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی سینٹٹی ہے کسی معنی میں جو بات ہم ابھی کرنے لگے ہیں یا کوئی رسول اللہ کی زندگی سے ہم نے ڈرائیو کی ہوئی ہے یا قرآن کی کسی آئے سے ڈرائیو کی ہوئی ہے اس کو اس سے اختلاف نہیں ہو سکتا بالکل ہو سکتا ہے یہ صرف رائے ہے اور یہ رائے ہم نے ایسے ایک نظام کے تناظر میں قائم کیا جو ہمیں سمجھ میں آیا ہے کہ بھائی یہ سسٹم اس طرح سے چلتا ہے لہٰذا اس کو اگر آپ بریک کرنا چاہتے ہیں یا اس کے متبادل کو جدوجہد کرنا چاہتے ہیں تو وہ شاید ان خطوط پر استوار ہو سکتی ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جدوجہد ہر لیول پر ہوگی ہر لیول سے مراد یہ ہے کہ فرد کی سطح پر معاشرے کی سطح پر ریاست کی سطح پر ہر تین لیولز پر یہ جدوجہد استوار کی جائے گی اس میں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ پہلے یہ کام کریں گے پھر دوسرا کریں گے پھر تیسرا کریں گے سارے کام کریں گے ہاں یہ سارے کام انٹیگریٹ کرنے کی ضرورت ہے جو اصل چیز ہے یعنی تمام مذہبی جماعتوں کے اندر انٹیگریشن کی ضرورت ہے کمپلیمنٹلٹی کی ضرورت ہے اس کی مثال بالکل یوں سمجھیں کہ فرد کریں اگر تبلیغی جماعت اور دعوت اسلامی کے جماعت اسلامی کے اندر انٹیگریشن ان معنوں میں ہو کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے کام کو ریکگنائز کریں کہ بھائی ٹھیک ہے جماعت اسلامی اگر پبلک پالیسی لیول کے اوپر سٹیٹ لیول کے اوپر کسی قسم کی جدوجہد کرتی ہے تو تبلیغی جماعت لوگوں کو مسجد تک تو لاتی ہے نا مسجد سے آگے کا جو سیاسی لائے عمل ہے اگر یہ دونوں پارٹیاں یا دونوں جماعتیں ان کی لیڈرشپ مل کے طے کریں تو کتنی زیادہ قوت جمع ہو سکتی ہے یعنی موضح کا خیز سچویشن یہ ہوتی ہے کہ تبلیغی جماعت کے لوگ جماعت اسلامی کو ووٹ نہیں دیتے وہ نواز شریف کو ووٹ دے دیں گے یا وہ عمران خان کو ووٹ دے دیں گے زرداری کو ووٹ دے دیں گے دعوت اسلامی کے لوگ ان کو ووٹ بھائی اگر ایک مذہبی جماعت کا آدمی ایک مذہبی جماعت کے بندے کو ووٹ نہیں دینے کے لیے تیار تو پھر کس سے کیا ایکسپیکٹ تو انٹیگریشن نہیں ہے نا جماعت ایک دوسرے پہ ٹرسٹ نہیں ہے اور ہم یہ ہر جماعت کا خیال شاید یہ ہوتا ہے کہ کرنے کا کام بس یہی ہے جو میں نے دین کا ایک حصہ سنبھال لیا ہے جیسے نظامی صاحب نے کہا کہ ان کو احساس ہوا ایک خاص وقت کے بعد کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ امت کا دائرہ نہیں ہے اس میں وہ بہت بڑے دائرے میں سے ایک دائرہ ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہر کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ میرا دائرہ جو ہے یہی اسلام کا دائرہ ہے جبکہ ایسا نہیں ہے اسلام کا نظام ایک آلٹرنیٹو نظام کے ساتھ مقابلہ ہے وہ نظام فرد فرد کو بھی متاثر کر رہا ہے معاشرے کو بھی کرپٹ کر رہا ہے ریاست کو بھی کرپٹ کر رہا ہے اس پہ بھی قبضہ کیا ہوا ہے تو جو ہمارے مقابلے کی جو جدوجہد ہے ایسا نہیں ہے کہ ہم کر کچھ نہیں رہے کر ہم سب کچھ رہے یعنی ہمارے ہاں فرد کے تربیت کے بھی دائرے موجود ہیں معاشرے کے بھی جدوجہد کرنے والے ہیں ریاست کے لیے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ انٹیگریٹ نہیں کرتے اپنے کام کو ایک دوسرے سے مربوط نہیں کرتے ایک دوسرے کو سبسٹیوٹ سمجھتے ہیں ایک دوسرے کے کام کا جبکہ یہ سبسٹیوٹ نہیں کمپلیمنٹس اور جب تک یہ کمپلیمنٹریٹی کی ذہنیت نہیں عمر جو ہوگی کوئی مثبت کام نہیں کیا جا سکے گا ہمارے خیال میں دوسری چیز یہ کہ جو ہمارا متمن نظر ہے وہ یہ نہیں کہ اسی نظام زندگی کے اندر کچھ لوگ نئے آ کے بیٹھ جائیں گے باقی سارے ادارے ایز اے ٹس چلتے رہیں گے ایسا نہیں ہمارے خیال میں لائف ورلڈ بدلنے کی ضرورت ہے اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ لائف ورلڈ بدلنے کی ضرورت داری بڑا مشکل تصور ہے اس پوری بات کو سمجھنے کے لیے جو سرمایہ داری کے بارے میں جو فہم ہے جب وہ واضح ہو جائے تو پھر سمجھ میں آتا ہے کہ لائف ورلڈ بدلنے کا جب ہم کہتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ مارکیٹ اکانومی کو ریپلیس کرے کوئی چیز اور سائنس اور سوشل سائنس کے ڈسکورس کو ریپلیس کرے اسلامی علوم اب ظاہری بات ہے کہ یہ تو میں نے بڑے الفاظ بڑی آسانی سے میرے خیال دس سیکنڈ میں یہ بات آپ کے سامنے کہہ دی کہ یہ ہو یہ بڑا بڑی رومانویت بات ہے مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں بڑے آئیڈیلسٹک ہیں صاحب آپ لیکن ظاہری بات ہے آئیڈیل سیٹ اسی لیے کیا جاتا ہے کہ وہ وہ حاصل ہوتا رہتا ہے اس کے لیے آپ جدوجہد کرتے رہتے ہیں آئیڈیل مطلب ہمارے ساتھ کہتے ہیں آئیڈیل حاصل ہوتا نہیں ہے وہ تو ہوتا رہتا ہے یعنی جب ایک مسلمان یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ میرے لیے آئیڈیل ہیں تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہوتا ہے کہ کوئی ایسا دور آئے گا کہ وہ ویسا بن جائے گا بلکہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایسا بنتا رہنے کی کوشش کرتا رہتا ہے وہ بنتا کبھی بھی نہیں ہے یعنی وہ ہمیشہ جدوجہد کرتا ہے کبھی وہ گناہ کر دے گا پھر پیچھے ہٹ گا پھر توبہ کرے گا, کر گا تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ اسلامی علوم کا اس غلبہ ہونا چاہیے بالکل اسی طریقے سے معاشروں پر جیسے آج سوشل سائنس کا غلبہ ہے اور جو فیصلہ کرنے والے ادارے ہیں قوت جہاں جمع ہوتی ہے وہ یہ آپ کی بیوروکریسی ٹیکنوکریسی یہ ادارے نہ ہوں وہ قوت جمع ہو کسی متبادل جگہ پر جس کے اوپر آگے میں تھوڑی سی گفتگو کروں گا اب ظاہری بات ہے کہ یہ ایک بڑی رومانوی سی بات ان میں ہے کہ یہ ایک دن کا کام نہیں ہے یہ تو نسل نسلوں کا کام ہے یعنی ایک نسل تو شاید صرف یہی بات کرتے کرتے گزر جائے کہ بھائی ایک ہے, یہ ایک مسئلہ ہے اس مسئلے کو شاید سمجھنے کی ضرورت ہے یہ مسئلہ ہے دوسری نسل کو جب وہ مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا دوسری نسل کہے گی کہ جیسے ہاں بھائی یہ مسئلہ ایسے ہی ہے اب اس کا ہمیں کچھ سوچنا چاہیے چیز ایسے ہی آگے بڑھتی ہے ڈسکورس ہے ڈسکورس کا مقابلہ ڈسکورس سے ہوتا ہے بمبوں سے اور گولیوں سے نہیں ہوتا یہ میں یعنی یہ بات بالکل دو اور دو چار کی طرح آ ہے آپ کبھی ڈسکورس کو گولیاں چلا کے نہیں ہرا سکتے اگر آپ یہ سمجھیں کہ سوشل سائنٹفیکٹ ڈسکورس کو ہم جو ہے وہ صرف بم بم چلا کے ختم کر دیں گے تو یہ سادل ہو گئی ہے کچھ بھی نہیں ہوگا بلکہ ایسے لوگ اگر آ بھی جائیں گے تو لوگ اٹھا کے پھینک دیں گے انہیں یعنی اگر کوئی اسلامی جماعت ایسی جیت کے آ جائے جو واقعی شریف وغیرہ شریعت نہ حاصل کرنے کی کوشش کرے گی تو لوگ اٹھا لوگ تنگ آ جائیں گے اسے اس ڈسکورس کے اندر لوگ کہیں گے نکالو ان کو کیا ہے ہمارے مزوں میں مدخل ہو رہیں گے لوگ تو نہیں چلیں گے تو ایک مانو میں اسلامی جماعتوں کا الیکشن میں نہ جیتنا بڑا خیر ہے ان مانوں کا خیر ہے کہ ابھی تک ان کی یہ لاج ہے کہ نہیں شاید لوگ چاہتے ہیں بڑھیا ہمیں <laughs> کوئی سازش سازش ہے کہ ابھی تک ہمیں آنے نہیں دیا گیا ہے لیکن سازش سازش نہیں ہے یہ جس دن آ گئے ان کے لیے مشکلات ہو جائیں گی اور بیک فٹ پہ جانا پڑے گا کیوں گھومنے کو تیاری نہیں کی آلٹرنیٹ میکنیزم پاور کو جمع کرنے کا لوگوں کے دماغوں کو انفلوئنس کرنے کا ہے ہی نہیں हم. بلکہ ہمارے ہاں جو بیسویں صدی کے اندر یہ پوری کے تحت یہ بات سمجھی گئی اداروں کے اندر اپنے لوگوں کو گھسا دیں مطلب جماعت سلامی کی بڑی کانشیس رائے رہی نا ایک زمانے تک کہ اگر ہم انہی اداروں کے اندر سی ایس ایس کروا کے اور بندوں کو اپنے گھسا دیں گے تو بس یہ جا کے انفلوئنس کرنا شروع کر دیں گے لیکن ہوا یہ کہ اس میکنزم کے ذریعے سے ہم نے اپنے صحیح لوگ ضائع کر دیے وہ جا کے وہاں سسٹم کا حصہ بن جاتے ہیں تو الٹرنیٹ پاور mechan... جمع کرنے کا میکینزم جس کو آسان الفاظ میں ریاست کے اندر ریاست ہی کہتے ہیں اور ایسا نہیں ہے کہ ہم نے ریاست کے اندر ریاست نہیں بنی مدرسہ ریاست کے اندر ایک ریاست ہے ریاست چاہتی ہے کہ اس کو قابو کرے کئی دفعہ آپ ایسے اعلان سنتے ہیں ریاست کی طرح سے اپنے بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات دو. کی تو فورن مولوی کہتے ہیں کہ ایسی ہم کبھی بھی نہیں کا کیا مطلب ہے اس بات کو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی یہ ہمارا ایک علیحدہ سے نظام چل رہا ہے ہم تمہیں اس کے اندر انٹرفیئرنس نہیں کرنے دیں تو جیسے یہ تعلیم کے نظام کو ہم نے بچایا ہوا ہے نا مارکیٹ اکانومی سے بھی ابھی بچا کے رکھا ہوا ہے یہ علماء کا بہت بڑا کارنامہ ہے بیسویں صدی میں کہ کتنا بڑا نیٹ ورک ہے جو مارکیٹ اکانومی سے باہر چل رہا ہے اور لاکھوں لوگ بچے وہاں سے پروڈیوس ہو رہے ہیں دینی علوم کے حوالے سے کوالٹی ایک علیحدہ پیسے کی کتنی ہے لیکن یہ ایک کارنامہ ہے یہ مطلب کوئی اس کی مثال موجود نہیں ہے بیسویں سدی کے اندر کہ کسی اور قوم نے اپنا علمی ورثہ بچا لیا ہو مارکیٹ اکانومی سے اس طرح سے تو علما کا زبردست کارنامہ ہے یہ بیس ہے یوں سمجھ لیں جو انہوں نے فراہم کی ہے لیکن اس بیس کو وہی بات ہے کہ ہم کیونکہ کام مربوط نہیں کرتے تو کبھی بھی ہم انٹیگریٹ نہیں کر پاتے اس پاور کو استعمال نہیں کر پاتے اس دور کے اندر جہاں یعنی جو حضرات یورپ امریکہ وغیرہ کے اندر رہ گئے آتے ہیں وہ بتائیں گے کہ تینی کارکن کتنا نابغہ روزگار ہستی ہوتی ہے کہ جو آج بھی اپنی آخرت کے لیے جو ہے وہ فکر مند ہے ورنہ دنیا کی ہر طرف فکر لاگے لوگوں کو اور سرمایہ جمع کرنا یہی فکر ہے وہ اسی کے اندر زندگی کو کے لیے گزار کے چلا جاتا ہے تو دینی جماعتوں کے پاس اتنے ناوغیں روزگار لاکھوں لوگ موجود ہوتے ہیں لیکن وہ ان کو انٹیگریٹ نہیں کرتے پاور جمع کرنے کے لیے بالکل استعمال نہیں کرتے تحقم کے لیے کہ یعنی محلے کی سطح پر لوگوں کے اندر جو ہے وہ اور بات ہے یہ ایک روحانی جد اس کے بعد میں بات کرتے ہیں یہ چیز کو بدماشی نہیں ہے یعنی یہ کوئی بدماشی کے ذریعے سے اسلامی ریاست نہیں قائم ہوگی ڈنڈے لے کے کھڑے ہو جائیں گے اور لوگوں کو ماریں گے تو وہ ایسے ریاست قائم ہو جائے گی بلکہ یہ تو بڑا بیڈ امیج ہمیشہ سے پبلک میں جاتا ہے کہ شاید یہ ڈنڈوں کے ذریعے سے کرنا چاہتے ہیں اس صرف ڈنڈوں والا کام نہیں ہے یعنی یوں سمجھیں کہ اگر تبلیغی جماعت اور واقعی اگر کوئی اسکری جد و دیہ دوری اور جو واقعی کہوں گا اس کے بارے میں ہمیشہ ڈاؤٹ رہتے ہیں کیونکہ یہ ہمیشہ شرح حدود کی پامالی بازیں نظر آ رہی ہوتی ہے مثلا مثیوں کو قتل کر دینا یا جو غیر متحرفین کے اوپر آگے بم گرانا پتہ نہیں کون کراتا ولہ عالم اگر فن کرنے وہی گروہ گرا دیتے ہیں کسی بھی شرعی مطلب تعویل کی بنیاد پر تو وہ کبھی جسٹیفائی تو نہیں کی جاتا سکتی لیکن فن کرنے اگر تبلیغی جماعت کے ساتھ اس کا کانسٹنٹ ریلیشن ہو یا مطلب اس طرح تو کیسے ممکن ہے کہ وہ ان کی ان کی پریفرنس کو نگیٹ کریں ان کی جدوجہد کو کیونکہ وہ وہی تبلیغی جماعت تو پھر پبلک کے سامنے جا کے کھڑی ہوگی نا جواب اس نے دینا ہے نا کہ بھائی آپ جس جماعت کو سپورٹ کرتے ہیں وہ تو یہ کام کر رہی ہے تو چونکہ ان دونوں کا آپس میں یعنی جو معاشرے میں کام کرنے والی جماعت ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس چیز سے جو ریاست پہ کام کر رہی ہے تو کوئی کسی کے لیے جواب نہیں ہے کوئی کسی کے کام کے تقاضوں کو ملبوزہ خاطر رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ شاید جو میں نے کام کر دیا بس یہ پورا کام ہو گیا اور میں نے سارے تقاضے سمجھ لیے وہ پبلک کے سامنے جانے کا اس کا پابند بھی نہیں ہوتا تو وہ دونوں ایک دوسرے کو مطلب وہ کہتے ہیں بھئی میں تو, میں تو اس کا جواب دے نہیں ہوں میں ہر کوئی جمع یہی کہتے ہیں نا میں تو اس کا جواب دے نہیں ہوں بلکہ جواب دے اتنے ہی نہیں کہتی بلکہ اس کے کام پہ نقد کرتی ہے ڈس اون بھی کرتی ہے تنقید بھی کرتی ہے تو رد نہ ہونے کا یہ سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے کہ جو آپ آلٹرنیٹو جدو جدوجہد کرنا چاہتے ہیں کہ قوت کسی اور طرح سے جمع ہو علمت کوئی اور فروغ ہو تو وہ کبھی بھی آپ نہیں کر پاتے اور یعنی وہی بات میں دوبارہ کرنا چاہوں گا کہ یہ کوئی رومانوی بات نہیں ہے یہ نسل در نسل کا کام ہے اس میں ٹیکس ٹائم تو اس میں کوئی جلدی نہیں ہے اس میں یعنی اس میں وہ مجھے کہانی یاد آ رہی ہے ایک بادشاہ کی وہ ایک بادشاہ ہوتا ہے وہ اس کو شوق ہوتا ہے بڈھا ہو گیا ہوتا ہے مرنے کے بالکل قریب ہوتا ہے اس کو شوق ہوتا ہے کہ یہ جو برگد کا درخت ہوتا ہے نا جو کئی سو سال بعد بہت بڑا ہوتا ہے وہ چاہتا ہوتا ہے کہ میرے محل کے سامنے یہ بھی موجود ہو تو وہ اپنے وزیر کو کہتا ہے کہ بھائی وہ مجھے چاہیے وزیر کہتا ہے بھائی وہ ایسے تو نہیں ہوتا وہ تو مر جاؤ گے وہ نہیں وہ لے اس کو وہ اچھا وہ کہتا میں تمہیں مار دوں گا اگر نہیں لے کر تو وہ تو وہ بڑا پریشان ہوتا ہے وزیر جاتا ہے کہیں سے کٹوا کے لا کے رکھوا دیتا ہے بادشاہ بڑا خوش ہوتا ہے کچھ ہی دن میں جو ہے وہ جاتا ہے تو بادشاہ کہتا یہ کہ وہ کہتا بھائی یہ تمہیں جلدی ہے خدا کو جلدی نہیں ہے تمہیں جلدی تو تہذیبی ارتقا کی جو تبدیلیاں ہوتی ہیں وہ ہماری جلدی تو ہو سکتی ہے یہ خدائی مطلب انسانی رویوں کے نتیجے یعنی اس بات یوں سمجھیں کہ مغل امپائر کے اندر جو ہمارا تربیت کا اور سارا نظام تھا عدالتوں کا نظام تھا ہمارا خان مطلب کیا ایک دن میں ڈس انٹیگریٹ ہو گیا نہیں ڈیڑھ سو سال ہے ابھی بھی اس کے کچھ باقیات وصالحات موجود ہیں اس میں سے ایک باقیات وصالحات ہماری یہ دیہاتی زندگی جو تھوڑی بہت ہے یا خاندانی نظام جو ابھی بچا ہوا ہے یہ اس کے باقیات وصالحات ہیں اور آپ دیکھیں آہستہ آہستہ یہ ڈس انٹیگریٹ ہو رہا ہے نا یورپ میں تقریباً ڈس انٹیگریٹ ہو گیا وہاں تین سال تین سو سال کے اندر یہ ڈس انٹیگریٹ ہو گیا ہمارے ہاں ابھی بھی بچا ہوا ہے ڈیڑھ سو سال کے اندر شہروں کے اندر اور دیہات کے اندر جو خاندانی نظام کا فرق ہے وہ سب کے سامنے ہے کیا چیز ہے وہ فرق کرنے والی بھائی ساری بات ہے وہاں ایک فرد مارکیٹ اکانومی کا حصہ بنتا ہے انڈیویجولاز ہو جاتا ہے اس کے اندر وہ ٹریڈیشنل ریلیشن شپس کے اندر رہنا ممکن سین رحمی کا وہ تصور جو اسلام دیتا ہے وہ شہری زندگی میں ممکن نہیں رہتا اس کے لیے سرمایہ داری کو اس کو ناممکن بنا دیتی ہے تو یہ سسٹم جو ایوالو ہوا ہے یہ بھی کسی سازش کے تحت نہیں ہوا صدیاں لگا کے ایوالو ہوا ہے کروڑوں hmm. لوگوں نے کروڑوں لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں اور دنیا کے اس وقت آپ یوں سمجھ لیں بہترین دماغ جو ہیں وہ اس کو سرو کر رہے ایسا ہی ہے نا کہ یعنی دنیا کے بہترین دماغ جو ہیں وہ اسی نظام کے اندر پڑھ پڑھا رہے ہیں اسی کا حصہ بنتے ہیں اسی کے تحکم کے لیے جدوجہد کرتے ہیں سوچ کے نہیں انکانشیسلی وہ سمجھتے ہیں یہی زندگی ہے زندگی ایسے ہی ہو سکتی ہے تو ایک نظام کو کروڑوں لوگ مل کے سرو کر رہے ہیں ہم کہیں گے کہ نہیں ہم بس تھوڑے سے لوگ جما ہوں گے کچھ ہم گفتگو کریں گے ہمیں سمجھ میں آ جائے گا یہ نظام ایسا ہوتا ہے پھر اگلے دن ہم کوئی پتہ نہیں کچھ ایسا ہوگا کوئی منتر ونتر پڑا جائے گا سوال ہے کہ گفتگو تھوڑی سی رہ گئی اس کو بات کرنا سوال لکھتے جائیں تو جو الٹرنیٹو جدوجہد ہم سمجھتے ہیں وہ صرف کوئی ایسا نہیں ہے کہ کسی ادارے کے اندر پارلیمنٹ کے اندر کچھ اور لوگ آ کے بیٹھیں گے تو بھائی یہ تبدیلی ریکوائرڈ ہے یہ لائف ورڈ بدلنے کی ضرورت ہے جو اقدار بدلتی ہے جو معاشرے میں رہنے کے طریقے بدلتی ہے جو ریاست جو تحقیم کی بنیاد اور اس کی ریشنلائزیشن یہ سب چیزیں بدلتی ہے اور ظاہری بات ہے اس کے لیے علمیت کا تناظر بدلنا بہت ضروری ہے چوتھی بات اس حوالے سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو آلٹرنیٹو جد جدوجہد کی جائے وہ ایسی ہو کہ جو موجودہ پر کم سے کم انحصار کرے اس سے مراد ہماری یہ ہوتی ہے کہ نئے ادارے ترتیب دیا جائیں نئے طریقے سے کام کرنے اور لوگوں میں تعلقات استوار کرنے کے نئے طریقے اختیار کیا جائیں مثلا اسلامی تحریکات یہ کام کر سکتی ہیں جو بڑی اسلامی تحریکات ہیں کہ وہ بجائے یہ کہ اپنے یعنی کہ ان کے لوگ بینکوں کے ذریعے بینکوں میں جا کے اپنے ایسٹس جمع کریں اور ان کے ذریعے سے بزنس ہو اسلامی تحریکات اپنے لوگوں کے لیے یہ الٹرنیٹیو میکینزم کہ دولت کا وہ مطلب میکینزم جو بینکوں کے ذریعے سے چلتا ہے وہ اسلامی تحریکات خود فرام کریں ان کے لیے وہ اپنے پلیٹ فارم سے اسی طریقے سے محلے کی سطح پر جیسے انہوں نے کہا کہ خدمت خل کے جس طرح یہ کام کرتے ہیں یہ اسلامی تحریکات اپنے اپنے ہاتھ میں لیں یہ کام اس سے جو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ تحکیم کا آپ کو ایک موقع پیدا ہوتا ہے یعنی لوگوں کے اندر آپ اپنی جگہ پیدا کرتے ہیں بجائے یہ ہے کہ کورٹ کچہری کے, کے اندر لوگ اپنے فیصلے کرائیں پولیس سے جا کے فیصلہ کروائیں آپ کی ہجمنی قائم ہوتی ہے اس کی بالکل رف مثال میں یوں دیتا ہوں ہے تو بڑی بری مثال یعنی ایم کیو ایم ہم ظاہری باتیں یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ ایم کیو ایم کی طرح لوگوں کو قتل کر رہے ہیں اور پتے لے کر جو ہے یہ اپنی ریاست بنائیں لیکن افیکٹولی کراچی کا جو نظم, نظم, نظم ہے پولیٹیکل نظم وہ ان کا ایم این اے نہیں چلاتا سیکٹر انچارج چلاتا ہے علاقے کے جو فیصلے ہوتے ہیں سیکٹر انچارج کی مرضی سے ہوتے ہیں کراچی کے اندر یعنی جہاں ایم کیو ایم کی یعنی جماعت زیادہ مضبوط ہے جن علاقوں میں تو وہاں ایسا نہیں ایم این اے تو صرف یعنی یہاں تھی اب ہم کہتے ہیں کہ یعنی ڈیموکریٹک جدوجہد بھی اس جدوجہد کے اندر اس جدوجہد کا حصہ بن سکتی ہے نہ ان معنوں میں نہیں کہ ہم کہیں کہ ڈیموکریٹک جدوجہد اینڈ اینڈ اٹ سیلف ہوگی کہ بس یہی ہے یہی بس کرنا ہے ڈیموکریٹک جدوجہد آپ کی اس الٹرنیٹو جدوجہد کو جواز فراہم کرنے کے لیے ہوگی پریشر گروپ کے طور پہ کہ جیسے آپ دیکھیں کبھی بھی ایم ایم کے خلاف کوئی ایسی بات ہے تو فوراً وہ میڈیا پہ آ کے شوق بتا دیتے دیکھو یہ بڑا ظلم ہونے لگا ہے وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں اپنی وہ جو بیک اپ پہ ان کا کام چل رہا ہوتا ہے اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ہی مدارس کے بارے میں کوئی ریاست کوئی کام کرنے کی ہے تو فوراً جو ہماری جمہوری سیاسی اسلامی پارٹیاں ہوتی ہیں وہ ایکٹیویٹ ہو جاتی ہیں حکومت کو مشکل کر دیتی ہیں ایسا کام کرنے پہ یا اگر ریاست کوئی ایسا بل لانے کی کوشش کرتی ہے جو واضح طور پہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہوتا ہے تو یہ پریشر گروپ کے طور پر فوراً سامنے آ جاتی ہیں بھائی ایسا کام نہیں ہونے دیں گے تو جمہوری پارٹیوں کا بھی یقیناً اس میں کام ہے ہم یہ نہیں کہ جمہوری جدوجد بند کر دیں یقیناً یہ تو بالکل یعنی نظریں چرانے والی بات ہوگی اپنے حقائق سے کہ ہم کہیں گے کہ بھائی ہم بالکل کریں گے ہی نہیں یہ کام یہ بھی ضروری ہے یہ رائے عامہ کو استوار کرنے کا پولیٹیکل مطلب پریشر کو جو آپ کے خلاف کام کرنے والا ہے اس کو ڈیفر کرنے کا اس کو کمزور کرنے کا ایک بڑا افیکٹو ٹول ہے یقینا کچھ جماعتیں ایسی کام ہوں گی جو یہ بھی کام کریں گی اس لیے نہیں کریں گی کہ جمہوریت اسلام کا عین تقاضا ہے اور یہی بس ایک طریقہ ہے جو سنت رسول یا قرآن سے ثابت ہے حکومت کرنے کا بلکہ اس لیے کریں گے کہ جو ہم تحقیم کی آلٹرنیٹو بنیاد مسجد کے ہوں جو ڈیولپ کر رہے ہیں اس کو سپورٹ کریں گے یعنی ایک اسٹریٹجی کے طور پر یعنی جمہوریت بطور اسٹریٹجی بالکل ہم یوز کریں گے کیوں نہیں یوز کریں گے یقینا ہم اگر یہ سمجھ جائیں کہ جمہوریت جس طریقے سے تحکیم قائم کرتی ہے جمہوری ادارے وہ اگر ہم سمجھتے ہیں اسلام کے لیے سے لگا نہیں کھاتے تو ہم یقیناً ایک الٹرنیٹو میکینزم ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں لیکن اس آلٹرنیٹو میکینزم کو اس سے بچانے کے لیے بھی اسی اس کے اندر یعنی ہم یہ بھی کام کریں گے بطور اسٹریٹجی اس کو بھی یوز کریں گے تاکہ اگر ریاست کبھی یہ فیصلہ کرتی ہے کہ پری میچور جدوجہد کے خلاف وہ اسٹیپ لے تو وہ نہ لے سکے یا ہم اس کو ڈیفر کر سکیں تو ہمارے خیال میں یہ ریاست کے اندر جو ریاست تعمیر کرنے کا جو کام ہو رہا ہوا اس کو یعنی بچانے کے لیے جمہوری جدوجہد اس کو سپورٹ کرنے کے لیے جو ہے جمہوری جد کرنا ضروری ہے اور یہ جو ہمارے ہاں عام طور پہ یہ ہوتا نا کہ جمہوری حکومتیں جب الیکشن جیت جاتی ہیں تو بھی ناکام ہوتی ہیں یا احتجاج کرنا ہے وہ ناکام اسی لیے ہوتی ہیں کیونکہ وہ رلائی کرتی ہیں اسی تحکیم کی بنیاد کی یہی جو تحکیم اور حکم لگانے کا جو میکینزم ہے یہ اسلامی بنیادوں پر ہمارے لیے کام کرنا شروع کر دے یہ نہیں ہو سکتا سائیکل سائیکل ہی چلا سکتی ہے اگر آپ اسے کہے کہ وہ گاڑی کا کام دے تو وہ نہیں دے گی وہ سائیکل ہے تو بیوروکریسی ٹیکنوکریسی موجودہ جو نظم کو چلانے والا پورا یہ تو سروایا جانا بنیادوں پر کام کرتا ہے یہ اس لیے بنا ہے ان کے اندر جو افراد آتے ہیں ان کی تربیت بھی اسی لیے ہوئی ہوتی ہے اب ان سے یہ امید رکھنا کہ یہ اسلامی بنیادوں پر امر بالمعروف اور نہیں ہے انل کرنا شروع کریں گے یا لوگوں کی اخلاق کی تربیت ویسے کریں گے جیسے اسلام چاہتا ہے تو بالکل یہ اس لیے بنا ہی نہیں ہے تو جب یہ اس لیے بنا ہی نہیں ہوتا تو جب ہم سے یہ تقاضہ رکھتے ہیں کہ یہ کرو تو وہ ہنستے ہیں کہ نہیں کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں اور اگر زیادہ شور شرابہ کرتے تو وہ مارک کٹائی کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ تو ایک ریشنل گپتگو کر رہے ہیں تو ہمیں ریلائی اس پر نہیں کرنا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ادارے مطلب سٹیٹ ود ان دا اسٹیٹ کی جدوجہد بنانے کا مطلب کیا ہے کہ اس جو ادارے ادارتی سببندی ہے اس پر ریلائی کر کے ہم نہیں سمجھ ہمیں یہ فرض نہیں کرنا چاہیے کہ ہم جو ہے وہ اسلامی تبدیلی کو لے آئیں گے اور پانچویں بات اس میں یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو جی جدوجہد ہے روحانی جدوجہد ہے روحانی جدوجہد سے مراد یہ ہے کہ اسلامی تبدیلی یہ نہیں ہے کہ کچھ مطلب قانون بنا دیا جائے اور بھائی اسلامی تبدیلی ہوگی جیسے ہمارے ہاں عام طور پر بدقسمتی سے اسلام کا تعارف بس یہ بن گیا ہے کہ اسلام کا مطلب کیا ہے لوگوں کے ہاتھ کاٹو اسلام کا مطلب کیا ہے کہ رجم کرو اسلام کا مطلب کیا ہے کہ لوگوں کی غرضیں اڑاؤ بس یہ گویا اسلام کا تعارف ہے اسلام کا تعارف یہ تو نہیں اسلام کا تعارف یہ ہے کہ فرد کے اندر وہ للہیت پیدا ہو کہ وہ نماز پڑھے تو اس کو جو ہے اس دل جو ہے اس کا خوف خدا سے مطلب یہ کہ تل ملا اٹھے اسی طریقے سے آنکھوں سے آنسو جارو ہوں وہ لوگوں کے لیے جو ہے وہ ایک مشل راہ بنے لوگوں کے مسائل دکھ یہ سب چیزوں میں یعنی ایک روحانی تبدیلی ہے اسلامی تبدیلی ایک روحانی ان فرد کی لیول پر ایک روحانی تبدیلی کی اور ہم جب یہ کہتے ہیں کہ ہم ریاست بدلنا چاہتے ہیں تو ہم اس لیے تھوڑی بدلنا چاہتے ہیں کہ ریاست بدلنا بدلتے خود کوئی کام ہے فرد کا اصل مخاطب تو مطلب اسلام کا اصل مخاطب فرد ہی ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس نظام کے اندر وہ انفرادیت پلپ نہیں سکتی جو اسلام چاہتا ہے یہ ہمارا اعتراض ہے ریاست کے خلاف جدوجہد کرنے کی بنیاد ہماری یہ ہے کہ ہر انفرادیت مخصوص قسم کے تعلقات نے پنپتی ہے موجودہ معاشرتی اور ریاستی تناظر میں اسلامی انفرادیت پنپ نہیں سکتی یہ تو ہر حسد کو پروموٹ کرنے والی ایک انفرادیت کو پروموٹ کہتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تناظر بدلنے کی ضرورت ہے تاکہ ایک اور دوسری قسم کی انفرادیت جو اسلام چاہتا ہے کہ پنپ جائے اور وہ ایک روحانی یعنی ایک شخصیت ہے یہی وجہ ہے کہ جیسے ابھی انہوں نے یہ بات بیان کی کہ یہ نہیں ایسی بہت ساری کچھ تحریکات کا نام لے کر کہ وہ کبھی بھی اپیل کبھی بھی لیڈرشپ نہیں گین کر پاتی مسلم معاشروں کے اندر کہ جو جن کا ناکو کو کردار ہو یا لوگوں کو بالکل مار کٹائی کر کے یا غیر شرعی طریقوں سے جتھہ بندی کر کے لوگوں کا قتل کر کے یہی بات ہے وہ ایسے لوگوں کے اگر یعنی ہاتھوں میں اگر اسلامی مسلمان ریاست کا کبھی خدا نخواستہ اقتدار آ جائے تو وہ تو بالکل بدترین ٹائپ کے حکمران ثابت ہوں گے نا تو وہ تو کوئی اسلامی تبدیلی نہیں ہوگی اور اس تبدیلی سے آپ کبھی دنیا کو کنونس نہیں کر سکیں گے ہم کبھی نہیں کر سکیں گے یعنی ایک آلٹرنیٹیو جو ہم دنیا کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں وہ یہ تھوڑی ہے کہ گردن اڑانے کا صرف ایک آلٹرنیٹیو ہے دنیا اس کو دیکھے گی کتنے اچھے طریقے سے گردن کاٹتے ہیں مسلمان لہذا سب مسلمان ہو جاؤ کوئی اس بنیاد پر تھوڑی مسلمان ہو جائے گی ساری دنیا دعوت کی بنیاد تو ہماری وہ ہے رسول اللہ کی زندگی کا مطلب اور صحابہ کی زندگی نے اپنی زندگیوں میں جس طریقے سے زندگی گزاری ہے جب تک وہ میکینز وہ شخصیت ہم پیدا نہیں کریں گے اپنی اس پوری جد و جہد اور وہی شخصیت کی تعمیر ہماری معاشرے اور ریاست کی جد و جہد کرنے کی بنیاد ہے جیسے انہوں نے کہا کہ ایک آدمی کو اگر بھوک سے مر رہا ہے اور اسے میں یہ امید رکھتا ہوں کہ وہ کوئی تذکیہ کے اذکار پڑے گا جا کر تو وہ تو بالکل نہیں پڑے گا تو ہم معاشرے کے اندر خدمت خلق بھی اس لیے ہی کرنا جا رہے ہیں کہ ایک فرد کو اس کے ساتھ جب ہم ایک تعلق پیدا کریں گے پھر اس ظاہر بات ہے اگر ایک این جی او اس کی یہ ضرورت آگے پوری کرے گی تو وہ این جی او تو یقیناً اس کو اذکار کی طرف نہیں لائے گی دین کی طرف نہیں لائے گی وہ تو اپنے کسی کام پہ اس کو لگا دے گی ضرورت وہ بھی اس کی پوری کر دے گی تو ایک دینی جماعت جب اس کی کسی ضرورت کو پوری کرتی ہے تو وہ تو اس لیے پوری کر دے گی کہ اس کے اسلام کی طرف رغبت مطلب اس کی پیدا ہو جائے اور وہ جو مسائل جو اس کو اسلام پہ عمل کرنے سے روک رہے ہیں وہ کسی طریقے سے ختم کیے جائیں اگر اس کے مالی معاملات ہیں تو وہ مالی معاملات حل کیا اگر اس کی بچی کا کوئی مطلب رشتے کا معاملہ ہے تو تو اسلامی تحریکات کو یہ تمام ذمہ داریاں اپنے کاندھوں پر لینی ہوں گی اور اگر وہ یہ نہیں لیں گے تو پھر یہ این جی او ایسے ہی آپ کی سوسائٹی میں پھیلتی رہیں گی این جی یہ کام کریں گی اور جب یہ این جی کام کرتی تو پھر ہم کہتے ہیں دیکھو یہ این جی سوسائٹی کو لیبرل بنا رہی ہیں. تو بھائی بات یہ ہے کہ اگر یہ لیبرل بنا رہی ہیں تو ہم کیا کر رہے ہیں ہم نے ان کو وہ سپیس فراہم کی ہے وہ استعمال کر رہے ہیں اس کو اور بدقسمتی سے ہم یہ سوالے سے کچھ نہیں کر رہے ہیں ہماری سوسائٹی میں عجیب و غریب طریقے سے لوگ ظلم کرتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر اور ہمارے موضوعات ہی نہیں ہوتے وہ ہماری سوسائٹی کے مثلا آپ دیکھیں کہ مطلب اسلام نے تو یہ نہیں کہا کہ عورتوں کی پھیٹیاں لگائی جائیں ہمارے معاشرے کے اندر یہ ظلم کی شکلیں موجود ہیں لیکن کتنی دفعہ ہم ایسا ہوتا ہے کہ مسجد کے مولوی صاحب اس کو ایشو بناتے ہو کہ بھائی یہ بھی اصلاح کا ایک طریقہ ہے تم کیوں اس طرح کرتے ہو اپنے بچوں کے ساتھ تو یہ موضوع نہیں ہے تو یہ موضوعات نہ ہونے کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے پھر اس کو کوئی اور طبقہ جو کسی اور مقصد کے لیے اس کو استعمال کرتا ہے اور اپنی تح... اپنا تحکم ان لوگوں پر کریٹ کر دیتا ہے تو ان کی لائلٹیز ان کے ساتھ ہوتی ہیں تو یہ سارے کام اس کام کو ترتیب دینے کے لیے دیکھیں اقتدار حاصل کر لینا کوئی کام نہیں ہے اقتدار کی جسٹیفیکیشن اس سے بڑا کام ہوتا ہے کہ لوگ اس کام... اس اقتدار کو جائز بھی سمجھیں آپ کا کیا خیال ہے کہ فرض کریں اگر طالبان ایک لمحے کے لیے فرض کر لیا جائے کہ پاکستانی فوج ہار جاتی ہے خود ہی بیٹھ جاتی ہے کہ ہم طالبان ہی کو میں چلو کہ تم آ جاؤ پاکستان کی کتنے پرسنٹ آبادی ہے جو یہ سمجھے گی کہ یہ جائز نمائندہ ریپرزنٹیشن ہے ہماری میرا نہیں خیال کرتا کہ دس پرسنٹ بھی لوگ ایسے ہوں گے جو ان کو اپنی جائز حکمران سمجھ لیں اور وہ راضی ہوں اس چیز پر تو تحکم صرف مطلب مطلب اسٹیبل تحکم تو وہ ہوتا ہے کہ جس کو مطلب جسٹیفیکیشن بھی ہو اور ظاہری بات ہے یہ جسٹیفیکیشن وہی جماعتیں کریٹ کر سکتی ہیں نا جو عوام کے لیول تک کام کرتی ہیں یعنی جن کی ایکسیس ہے مطلب دعوت اسلامی اور تبلیغی جماعت صحیح معنوں میں پاکستان کی عوامی جماعتیں ہیں نا جو لاکھوں لوگوں کو ایڈریس کرتی ہیں لاکھوں کروڑوں لوگوں کو ایڈریس کرتی ہیں ایسی تو کسی جماعت کے پاس کوئی نیٹ ورک نہیں ہے تو اگر فرض کریں یعنی یوں سمجھ لیں کہ اگر ہماری سیاسی جماعتیں جو کام کرتی ہیں اگر ان کے ساتھ انٹیگریشن ہو تو کتنا عوام کے اندر پینیٹریٹ کرنے کی اور آپ کے اس جد و جہد کو جواز دینے کا اور اس کو ریشنل سمجھے گا کہ یہ بالکل تمہاری جائز نمائندگی اسی طریقے سے ہو سکتی ہے جیسے آج ہم, ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارا کونسلر ہوتا ہے یہ ہمارا جائز نمائندہ ہوتا ہے وہ مزہ مزے کی بات یہ ہے کہ گاؤں دیہاتوں میں تو لوگوں کو پھر پتا ہوتا ہے نا اگر آپ شہروں میں جا کے لوگوں سے پوچھنا شروع کر دیں کہ تمہارے کونسلر ایم ایل ا کام ہوگا لوگوں کو پتا نہیں ہوتا اکثریت کو نہیں پتا ہوتا اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں ہمارا جائز نمائندہ ہے یہ یہ ہمارا نمائندہ تو وہ یہ کیسا نمائندہ ہے جس کو میں جانتا ہی نہیں ہوں اور یہ جو میونسپلٹی کا جو آفیسر ہے جس کو میں جس کے پاس مجھے اپنے مسئلے لے کے جانے ہوتے ہیں مجھے پتا نہیں ہوتا یہ کون ہے لیکن کیا ہے ذہن ہے کہ ہاں یہی یہ جائز نمائندہ ہے تو یہ ذہن کیسے بن گیا لوگوں کا یہ ایک ڈسکورس نے بنایا تو یہ ڈسکورس تو ایسے ہی چلتا ہے تو یہ روحانی تبدیلی ہے یہ صرف قانونی تبدیلیاں کر لینے کا نام نہیں ہے اور جب تک وہ روحانی تبدیلی وہ روحانی لیڈرشپ نہیں ملے گی اس قسم کی جدوجہد کرنے سے کوئی حاصل نہیں ہوگا جو واقعی رول ماڈل بن سکے جیسے رسول اللہ نے اپنی زندگی اختیار کی ہے اسے جی. چھٹی بات اس میں یہ ہے کہ جو آپ تبدیلی لانا چاہتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ کیپٹلزم کو شکست دینے کے لیے کنزیومرزم کو شکست دینا بہت ضروری ہے اور جب ہم سمجھتے ہیں کنزیومرزم کو شکست دینا ضروری ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو زیادہ سے زیادہ کنزمپشن اورینٹڈ لائف سٹائل ہے جیسے انہوں نے کہا کہ اگر ہم میں سے ہر شخص اپنی زندگی میں یہ دیکھ لیں کہ یار کون سی فضول خرچی ہیں تو اس سے میں کتنا یعنی اپنے جس کو اسلامی بنیادوں پر ہم کہتے ہیں زہود اور فقر اس بنیاد پر جو زندگی گزارنے کا جو طریقہ کار ہے کیونکہ سرمایہ داری کی بلڈ لائن ہے یہ کمزیومرزم کہ زیادہ سے زیادہ لوگ کنزیوم کریں زیادہ سے زیادہ کیپٹل ایکومولیٹ ہو اور اس سسٹم کے اندر لوگ زیادہ انٹیگریٹ ہوتے ہیں تو رسول اللہ نے جیسے یعنی جس سطح کی زندگی گزاری ہے صحابہ نے جس سطح کی زندگی گزاری ہے جس کو اسلام نے پسندیدہ کہا ہے باوجود اس سے دول اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ پیسے نہ کمائیں یعنی یہ ایک دیکھیں مطلب تھا حضرت عثمان سے کتنے امیر انسان تھے لیکن اس کا یہ مطلب کبھی انہوں نے نہیں نکالا کہ میں اب کنزیومر اورینٹیڈ سوسائٹی بڑے بڑے ہاتھی رکھ لوں اپنے پاس اور اس کے اندر بیٹھا کروں اس زمانے کے جو بھی یعنی طریقے ہو سکتے تھے اپنے معیار زندگی کو بلند سے بلند تر کرتے تو یہ معیار زندگی کو بلند سے بلند تر کرتے چلے جانے جو جدوجہد ہے جس کا اظہار اسلامی جماعتیں کرتی ہیں حقوق کی جد وجہد میں یہ کہنا تھا موضوع ہے جب ہم حقوق کی جدوجہد کرواتے ہیں نا لوگوں کے بھائی ہم, ہم ہم تمہارے حقوق دلوائیں گے بجلی آئے گی تمہارے پاس یہ آئے گی تم ہمیں ووٹ اس لیے دے دو تو ساری بات ہے جب آپ اپنی حقوق کی بنیاد پہ جدوجہد کروائیں گے تو وہ تو ڈیموکریٹ یعنی ڈیموکریٹک لبرل آرڈر کو جسٹیفائی کرے گا اسے اسلام کہاں سے آئے گا حقوق کی بنیاد پہ لوگوں کو جمع کر کے اگر ہم یہ سمجھیں گے کہ وہ قربانیاں دیں گے اسلام کے لیے تو یہ تو نہیں ہوگا تو یہ یعنی حقوق کی جدوجہد نہیں ہے یعنی یہ کنزیومرزم کو پھیلانے کی جدوجہد نہیں ہوگی اور آخری بات یہ ہے کہ جو الٹرنیٹو میکینزم ہم سمجھتے ہیں جس کے اراؤنڈ یہ ساری قوت جمع کی جا سکتی ہے وہ مسجد کا راؤنڈ ہے مسجد کے اراؤنڈ سے مراج ہے کہ بہت بڑا نیٹ ورک ہے محلے کی سطح پر ایک مسجد اپنا تحکم قائم کر سکتے ہیں اور اس کی مثال تھوڑے عرصے پہلے ایک خبر میں نے کہیں پڑھی تھی کہ پنجاب کے کسی علاقے کے ایک مولوی صاحب ہیں ان کے علاقے میں کوئی ان کی مرضی کے بغیر سگریٹ نہیں پیتا اچھا وہ انہوں نے تحقم کسی پولیس کی بنیاد پر صرف نہیں قائم کیا ہوا بلکہ وہ ایک روحانی شخصیت ہے ہاں اس طرح کی خبر آئی کہ اسی طریقے سے جو شادی کے موقع پہ جو غیر رسمی جو مطلب غیر شرعی رسومات ہیں وہ نہیں ہونے دیتے تو ظاہری بات ہے اس کے اندر یہ ایک روحانی اقتدار تھا جو انہیں حاصل تھا تو وہ روحانی اقتدار پلس ظاہر بات ہے صرف روحانی اقتدار سے کام نہیں چلتا اس کے ساتھ ساتھ آپ کو فزیکل اقتدار ان معلوم کہ جب آپ کی کسی جماعتی جدوجہد چل رہی ہوگی تو ہمارے ایک ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے جب انہیں سکسٹیز میں کہتے ہیں جب لڑنا ہوتا تھا تو اسلامی گنڈے بھیجا کرتے تھے ہم مزائیہ بات کرتے تھے یعنی یعنی اسلامی گنڈے سے ہمارا جائے کہ یاری بات ہے اسلامی پولیس سمجھ لیں یعنی جیسے دیکھیں نا تحقم کے لیے آپ کو صرف احکامات کا مطلب وہ کافی نہیں ہے کہ آپ ڈرائیو کر رہے ہیں بلکہ ان کو نفاذ بھی ضروری ہوتا ہے فضور صرف ضروری نہیں کافی نہیں ہے بس مولوی صاحب صرف اتنی بات نہ کہنے جو کہ ہوں بھائی جب جمعے کے لیے ہو جائے تو दुकान बंद हो मौलवी साहब की यह भी पावर हो कि वो दुकान बंद करवा भी सकते हो और जब वो दुकान बंद करवाते हो तो वो गुंडागर्दी भी न समझी जाती हो बल्कि अहले रा समझते हो कि बिल्कुल मौलवी साहब ने ये जो काम किया यही ठीक काम है जब तक आप ये सारा काम नहीं कर लेंगे आप रियासत को कभी शिकित्त नहीं दे सकते उन्होंने बात की ना कि अभी फौज को कैसे शिकित्त देते जारी बात है जब आपके पास अल्टरनेटिव बेस ही नहीं है काम करने की जिसकी बुनियाद पर मैं مطلب حکمت مطلب تحکم کو آڈر کو کریٹ کر رہا ہوں تو میں کیا لڑوں گا وزر فرض میں لڑ بھی لوں تو پھر کیا ہوگا میں ڈیل ایجوٹیمیٹ ہو جاؤں گا فورن سسٹم کے اندر تو میری کوئی روٹس ہی نہیں ہے تو جب تک آپ روٹ گراس روٹ لیول سے کام نہیں شروع کریں گے یہ کام نہیں ہوگا تو یہ ساری بات ہے یعنی یہ ایک آہستہ آہستہ کرنے کا کام ہے اور یہ ونس اگین میں آخر میں آپ بات یہ کہوں گا یہ ایک تجربہ ہے یہ صرف ایک تجربہ ہوگا اور بالکل ممکن ہے کہ جتنی باتیں ہم نے کہیں یہ سب غلط ہو اور چالیس پچاس سال کے بعد پتہ چل جائے کہ یہ تو سب غلط بات تھی کچھ اور کرنے کی ضرورت ہے تو یقیناً کچھ اور کر لیں گے کی کیونکہ دیکھیں سرمایہ داری ہے ایک بالکل نیا چیلنج ہے اس کو ٹیکل کرنے کے لیے ایک نئے طریقے سے آپ کو دیکھنا پڑے گا اور یقیناً دنیا کا نظام بدل دینا تو ہماری نہ ذمہ داری ہے اللہ تعالی نے لگائی ہے بس جدوجہد ہے خلوص ہے جیسے دیکھیں تو چھوٹے سے علاقے میں بیٹھ کے جدوجہد کر رہے ہیں تو کیا مطلب ہے اس سے وہ نظام بدل جائے گا تو میرا نہیں خیال تھا اللہ تعالیٰ نظامی صاحب کی یہ مفروضہ ہوگا اپنے زندگی اپنے بارے میں کہ میری زندگی میں یقینا پاکستانی فوج شکست کھا جائے گی اور اسلام غالب آ جائے گا ایسا کوئی مفروضہ نہیں ہوگا یہ اپنی جدوجہد کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کے انہوں نے اپنا منہ دکھانا ہے اور اللہ کو یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی اللہ جو میں کر سکتا تھا میں نے کر لیا اب بس تو میرے گناہ کو بخش دے اللہ کہے گا کہ تمہارے گناہ کو بخش دیجیے جو جنت میں جاؤ تو جنت میں جانا مقصد ہے باقی سارے تو بس ضرور ہے اس کے لیے تو مطلب ہمارے خیال میں اس ان لائن پر اگر جدوجہد کی جائے شاید کچھ پروڈکٹی ہو اور یہ بہت ہی عموموی ایک سا نقشہ ہے اس میں کوئی ابھی بہت تفصیلی رنگ بھرنے کی ضرورت ہے